على أما بعد فأعوذ من بسم اللہ نور اللہ نبی رحمت امد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ بے قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا سلسلہ <وصلل> <سلسل> سلسل لبئی جاری و ساری ہے اور اس سلسلے کا جیسا کہ فارمیٹ ہے کہ ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع پر ہم نگران شورا سے سیر حاصل مدنی پھول لیا کرتے ہیں اور اس موضوع کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ سیگمنٹس کچھ مراحل یہ بھی سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں جیسا کہ مدنی کسوٹی اور لفظ مکمل کیجیے اور آج انشاءاللہ اللہ مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگا اور مدنی اشعار کی تکرار یہ پہلے سے ایک الگ انداز سے ہوگا جیسے پہلے, طور پہ پہلے عام طور پہ نشر ہوتا ہے اس انداز کا یا اس طرز کا نہیں ہوگا آج مدنی اشعار کی تکرار کس طرح سے ہوگا آپ بھی انتظار کیجئے نگرانے شورا آئیں گے پھر جب نگرانے شورا سے ہم وہ مرحلہ کریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان اور اہل بیت اتحار کی محبت میں اضافہ ہوگا اور یہ جاننے کو ملے گا کہ ہمارے بزرگان دین راہی اللہ المبین کس طریقے سے صحابہ کرام علی اور اہل بیت اتحار کا ذکر مبارک کیا کرتے تھے تو کچھ میں نے اس کی ڈائمنشنز کو مدنی اشعار کی تکرار کی کچھ ڈائمنشنز کو گویا کے بیان بھی کر دیا ہے بہرحال آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل لے سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے میسیجز کے ذریعے سے اپنی آراء کے ذریعے سے اپنے سجیشن کے ذریعے سے مدنی چینل کا جو لائیو پیج ہے سوشل میڈیا پیج فیس بک مدنی چینل لائیو یہاں پر بھی آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے سے اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کی کالز کو آپ کے میسجز کو آپ کے سوالات کو آپ کے سجیشنز اور آپ کی آراہ کو ہم سرسرے کا حصہ ضرور بنائیں گے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا جو ایک پرٹیکلر موضوع ہے جس پر ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے آ, یہ بھی ایک بڑا جنرل موضوع ہے اور آ, اگر یوں کہا جائے کہ معاشرے کے تقریباً افراد کا تعلق اور واسطہ بنتا ہے اس موضوع کے ساتھ تو یہ بات بھی درست محسوس ہوگی اور معلوم بھی ہوگی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عادتیں لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں اور مختلف لوگوں کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں مختلف انداز ہوتے ہیں عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں عادتیں بری بھی ہوتی ہیں اور انسان کی عادت یہ کبھی کبھار اس کا تعارف بن جایا کرتی ہیں اور اس کی شخصیت کی پہچان بن جایا کرتی ہیں اچھی آدات ہوں تو اچھی پہچان بن جاتی ہیں اور بری عادات ہوں تو بری پہچان بن جاتی ہیں اور آدمی معاشرے کے اندر جس طرح سے اچھی عادات کو اپنا کر معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے والے کام جب وہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی کی رضا بھی پاتا ہے اور معاشرے کے اندر بھی اس کو ایک عزت و احترام ملتا ہے لیکن اگر وہ ایسی عادتیں اپنا لے کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اگینسٹ ہوں دین اسلام کی وائلیشنز پر مشتمل ہوں تو ایسا شخص نہ صرف دنیا میں ذیل رسوا ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک وطالیہ اگر ناراض ہوا تو ذیل و رسوائی مقدر ہو سکتی ہے اللہ تبارک وطالعہ سے آفیت کا سوال کرنا چاہیے آج ہم انشاءاللہ نگران شورا سے سوال کریں گے کچھ میں نے بھی نوٹ ڈاؤن کی ہوئی چیزیں کچھ آپ بھی آپ نے بھی نوٹ ڈاؤن کی ہوں گی اور آپ نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہوں گی محسوس کی ہوں گی اپنے معاشرے میں اپنے خاندان میں اپنی برادری میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں یا جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں اس ایریا کے اندر آپ نے لوگوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی جن کے بارے میں آپ کی کچھ اپنی آرا بھی ہوں گی تو آپ وہ جو آپ کی آبزرویشن ہیں اور آپ کے تجربات ہیں آپ کے مشاہدات ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بھی بنائیں گے اور نگرانے شورا سے اس پر مدنی پھول بھی لیں گے اور یہاں ایک انتہائی اہم بات وہ یہ ہے میرے مدنی کے ناظرین کہ سب سے پہلے مجھے جس کی عادتوں پر غور کرنا ہے سب سے پہلے مجھے جس کا انالیس کرنا ہے وہ میری اپنی ذات ہے تو پہلے تو ہم اپنا انالیسس کریں اپنا تجزیہ کریں اپنا محاسبہ کریں اپنے اپنی ذات کا اپنی ہیبٹس کا اپنی عادات کا اندازہ لگائیں کہ میرے اندر کتنی اچھی عادات ہیں کتنی بری عادات ہیں باقی جو لوگ ہیں آ, ان پر جو ہے وہ بات بہرحال یہ جسے آپ کہیں کہ یہ سیکنڈری درجہ رکھتی ہے یا پرائمری درجہ رکھتی ہے تو وہ بات آ جائے گی کہ پہلے ہم اپنے آپ پر انالیس کریں گے پہلے ہم اپنے آپ پر غور کریں گے اپنے آپ کا انالیسس کریں گے اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور اپنے آپ کا احتساب کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ایک ریلیشن رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معاشرے میں رہتے بھی ہیں ہمیں ان کی بھی بری عادات کو اچھا کرنا ہے اور ان کی بری عادات کو دور کر کے ان کو اچھی عادات کا جو ہے وہ جسے جس آپ کیوں عمل کرنے والا بنانا ہے یا اپنانے والا بنانا ہے تو اس میں ہم نے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے لیکن پہلے ہم غور کریں گے وہ اپنی ذات پر غور کریں گے کیا فرمائیں گے محرول بھائی بالکل سلمان بھائی جیسے آج کا موضوع ہے اور آپ نے یہ بھی مدنی پھول دیا کہ بعض لوگوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں بلکہ جو عادت ہوتی ہے وہ شخصیت کا تعارف بن جاتی ہے تو یہ جو عادتیں ہیں یہ ہماری شخصیت کا ایک حصہ ہوتی ہے کوئی جدا گانا چیز نہیں ہوتی بلکہ ہماری کا حصہ ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو ہم پہچانے جاتے ہیں لوگوں میں ہم جیسے دیکھتے ہیں اپنے ملنے جلنے والوں میں اپنے شناسہ افراد میں اپنے دوست و احباب میں ہم دیکھتے ہیں بعض کا تعارف اور عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ مذاق مذاقیہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ہر بات پہ مذاق کرتے ہیں تو ان کا تعارف یہی ہوتا ہے کہ یار اس کی عادت ہے مذاق کرنا اچھا بعض ہوتے ہیں ان کی چھیڑ خانے کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی بات ہو تو وہ چھیڑتے ہیں سامنے والے کو اکساتے ہیں تو ان کی یہ عادت بن جاتی ہے تو یہ عادت ہوتی ہے عادتیں ہیں ہمارے ہمارا حصہ ہے ہماری شخصیت کا حصہ ہیں لیکن میرے مدنی چینل کے ناظر نے آج کا سلسلہ کیوں اہم ہے اس پہ ایک مدنی پھول جو کتاب میں پڑھا میں نے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کی بھی اہمیت پتہ چلے گی موضوع کی بھی اہمیت پتہ چلے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ مدنی پھول سمجھ میں آ گیا تو آپ آج کا سلسلہ لبیک انشاءاللہ آخر تک دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم عادت بناتے ہیں پہلے ہم عادت بناتے ہیں اور پھر عادتیں ہماری شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہیں ہمارے مستقبل کا تعین کرتی ہیں تو اگر ہماری عادت اچھی ڈیولپ ہوئی ہوگی پازیٹو ہوگی نیکی پہ مبنی خیر پہ مبنی اچھائی پہ مبنی ہوگی جس سے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر گویا کے ایک خوشبو جو ہے وہ معاشرے کو اور افراد کو پہنچ رہی ہوگی تو وہ ہماری انڈیویژل لائف میں بھی کامیابیاں لے کر آئے گی کامرانیاں لے کر آئے گی سکون و اطمینان لے کر آئے گی اور انشاءاللہ شاء اللہ از اس سے ہماری جو ایک اجتماعی کیفیت ہے ایک جو امت کی کیفیت ہے انشاءاللہ شاء اللہ از اس پہ بھی فائدہ ہوگا اور یہ ہماری عادتیں جو ہوتی ہیں یہ نظر تو نہیں آتی ان کا ایسے کوئی مادی وجود تو سلمان بھائی نہیں ہوتا کہ خارج میں نظر آئیں کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے کون سی پوزیٹو ہماری ہیبٹس ہیں اور کون سی نیگیٹو ہماری ہیبٹس ہیں یہ ہمارے خارج میں نظر نہیں آتی جیسے آپ کو یہ پیالہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ عادت خوشبو کی مسل ہوتی ہیں جیسے خوشبو ہوتی ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے خود ہمارے دل اور دماغ کو بھی معطر کرتی ہے مشہور کرتی ہے اور اسی طریقے سے وہ افراد جو جن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں یا جو ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم جس محفل میں ہوتے ہیں جس مجلس میں ہوتے ہیں جس جگہ ہوتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ از اگر ہماری عادت اچھی ہے ہماری عادت گویا کہ اس خوشبو کی مانند ہو جائے گی جو ہم نے لگائی تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی اور اس سے دوسرے افراد جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے اور پھر سلمان بھائی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عادت نگران شورہ سے سوال کرنا ہے بڑا اہم سوال معاشرے میں اٹھایا جاتا ہے عادت تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی عادت تبدیل ہوتی ہے ویسے تو تبدیل ہوتی ہے لیکن نگرانی شورہ سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ عادتیں تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آدت جو ہے طبیعت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی اب اگر عادت تبدیل نہیں ہوتی تو پھر تو کوئی بات کرنا بھی فضول ہو جائے گا لیکن سیدھے سی بات تو یہی ہے کہ جو میں نے ارض بھی کر دیا لیکن نگرانی شعرہ سے ان کے مدنی پھول لینے ہیں کہ عادت تبدیل ہو کیسے تو اس کے لیے ہمیں اسپیس بنانی پڑے گی ہمیں جی. ایک عادت چھوڑنے کے لیے کسی دوسری عادت کو اپنانا پڑے گا ایک نیگیٹو بات کو چھوڑنے کے لیے کسی پوزیٹو بات کو اپنانا پڑے گا اور یہ بھی ایک عادت ہے یہ بھی ایک عادت ہے اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا مثال کے طور پر کہیں کوئی دریا کا بند ٹوٹ جائے اور جناب وہ پانی جو ہے آبادی میں داخل ہو جائے تو اب کچھ افراد کی عادت یہ ہوتی ہے مزاج یہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ پانی روکنے کی کوشش کریں گے پانی نے تو روکنا نہیں پانی نے تو اپنی رفتار کے ساتھ آنا ہے اور انہیں بھی بہا کے لے جانا تو پانی نہیں رکے گا اور کچھ افراد ہوں گے وہ اس وقت تحقیقات کرنے یہ بیٹھ جائیں گے کہ پانی آیا کیسے بند ٹوٹا کیسے اس کو باندھے کیسے تو یہ بھی اس وقت جو تقاضا ہے اس کے مطابق نہیں ہے لیکن کچھ افراد یقیناً ایسے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو اس پانی کا بہاؤ کا رخ پھیر دیتے ہیں اور یہی اس کا ممکنہ اور اس وقت فوری طور پر جو حل ہے وہ یہی ہے اس پانی کا اس دریا کے سیلاب کا بہاؤ کو پھیر دیا جائے آبادی کی طرف سے رخ موڑ کر بیابانوں کی طرف کر دیا جائے تو ایسے ہی ایسے ہی ہماری عادتیں ہیں سلمان بھائی کہ جو بری عادتیں ہیں جو کمزور عادتیں ان کا ہمیں رخ موڑنا پڑے گا ختم کرنے کے لیے ان کا رخ موڑ دیں اپنے سے دوسری طرف کر دیں دوسری طرف تو مراد یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے میں منتقل کر دیں بلکہ کیا کرنا ہے اچھی عادتوں کو اپنی طرف لے کر آنا हाँ. ہے اور ان کو چھوڑنا ہے یہ بھی ایک عادت ہے ہماری سبحان اللہ اچھی بات کہی آپ نے اس کے لیے مہروز بھائی سب سے پہلی بات جیسے آپ نے کہا کہ نیگیٹو کو پوزیٹو جی. بنانے کے لیے ہمیں پوزیٹو تھنکنگ بھی لانی پڑے گی پازیٹو ایٹی بھی لانا پڑے گا اور پازیٹو ایکشن بھی لانا پڑے گا بالکل یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی آپ فرما رہے تھے کہ جب نگیٹو عادت ہے تو اس کو موڑنا پڑے گا اور اس کے لیے کسی اور شے کو اپنانا پڑے گا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ الجبرا جب آپ پڑے تو اس میں نیگیٹو نیگیٹو نفی نفی یہ جو ہے وہ پلس ہو جاتا ہے نیگیٹو نیگیٹو پلس ہوتا ہے عمل پلس ہوتا ہے لیکن علامت پھر بھی نیگیٹو ہی آتی ہے ٹھیک نفی اور نفی یہ آپس میں جب مائنس مائنس ایڈ ہوں گے تو پلس ہوگا یہ امل پلس ہوگا ایکشن پلس ہوگا لیکن جو علامت ساتھ میں آئے گی وہ کیا آئے گی نیگیٹو ہی آئے گی चीछ. تو نیگیٹو عادت اگر ایک ہے जी. اور اس میں دوسری نگیٹو آدت آ کے ڈل جائے گی जी. تو پھر وہ کیا بن جائے گی دو بن جائیں گی जी. لیکن وہ ہوں گی کیا دونوں negative, negative. دوسری بات یہ ہے میروز بھائی کہ پازیٹو اور نگیٹو اگر ہو تو پھر عمل کون سا ہوتا ہے پھر بھی نفی کا ہوتا ہے جما ہے جما نفی بھی نفی ہوگا نفی جمع بھی نفی ہوگا الجبرا کی زبان میں اس کو دوسرے الفاظ میں یوں لیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے اندر اچھی عادات بھی موجود ہوں اچھی عادتیں بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اور بری عادتیں بھی پائی جا رہی ہیں یعنی بری عادتوں کو ہم دور نہیں کر پا رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ بری عادت ہماری اچھی عادات پر کیا ہو جائیں گی غالب ہو جائیں گی اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آنکھ ہے آئی ہے جی تو آئی آنکھ میں ایک جو ہے وہ ریٹینا ہوتا ہے ریٹینے کے اوپر جو ہے وہ تصویر بنتی ہے آپ جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ لینس کے ذریعے سے شوائیں گزرتی پورا جو پروسیس تو ہے وہاں ریٹینا پہ جا کے تصویر بنتی ہے ٹھیک جی ہے اور پھر وہاں سے ہمارا آپٹیکل نرو کے ذریعے سے دماغ میں جو ہے وہ جاتا ہے سارا نظام اور پتہ چلتا ہے کہ بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ریٹینا کو اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہائڈر کر رہی ہو موتیا ہے جیسے دیکھ دیکھ تو یا تو آپ کو موتیا کا علاج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کا علاج کر لیں گے تو ریٹینا آپ کا برقرار رہے گا آپ کو صحیح نظر آتا رہے گا لیکن اگر موتیہ اتر رہا ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کر رہے دیکھیں ریٹینا آپ کے پاس موجود ہے لیکن یہ موتیہ آ کر آپ کے ریٹینا کو کیا کر دے گا جام کر دے گا نظر آنا بالکل بند ہو جائے گا تو یوں ہی آپ اس کو ہمارے موضوع پر اگر لے کر کے آئے اچھی عادات اگر آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر بری آدات بھی آ رہی ہیں تو ان بری آدات کا سدے کرنا ہوگا ان کے روکنے کا ان کو اپنی ذات سے دور کرنے کا انتظام و انسرام کرنا ہوگا اہتمام کرنا ہوگا ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ایک دن یہ بری عادات ہماری اچھی آدات کا راستہ روکنے والی بن جائیں گی مہروج بھائی حیا کے عنوان سے میں کچھ مسالہ کر رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ ایک بات جو پڑھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ حیا یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے لیکن وہ بندہ جو گناہ اپنے معمولات میں شامل کرے گا تو یہ گنا یہ وہ معافی ہے کہ جو اس کی حیا کو کیا کر دیں گے رخصت کر دیں گے تو یعنی حیا کو برقرار رکھنا ہے اس کے صفت کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے دونوں طرح کام کرنا ہوگا کہ اچھی صفات کو اپنانا ہوگا اور بری صفات کو اپنے آپ سے جدا کرنا ہوگا جب ہی ہم اللہ سبارک وطالعہ کی رضا پانے میں کامیاب ہوں گے اللہ کریم کے محبوب الحسلات وسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے دنیا اور آخر کی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی صورت میں ہاتھ آ سکتی ہیں اس کی ایک اور مثال بھی آپ لے لیں اگر جیسے یہ ہماری ہمارا ہمارا یہ حصہ ہے جسم کا بازو ہے ہمارا ٹھیک ہے کلائی جی کلائی کو آپ لے لیں بھلے پورے بازو کو لے لیں ٹھیک ہے اگر آپ کے ہاتھ کا یہ حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو باقی سارا ٹھیک ہے باقی سارا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کیا ہو رہا ہے ڈیمج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو کیور کرنا پڑے گا بالکل اس کا علاج کرنا پڑے گا اچھا اگر علاج نہیں ہو رہا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو کاٹنا پڑے گا نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوں گے وہ پیچھے متعدد ہونا جائے گا اور آخر کار وہ نوبت بھی آئے گی کہ بندے کو بولنا پڑے گا ابھی بازو کاٹنا پڑے گا بازو جو ہے وہ کٹے گا تمہارا تو یوں ہی بری آداد بری آدات کو اگر ہم ابتداء میں ہی کنٹرول نہیں کریں گے ان کو نوٹ نہیں کریں گے تو یوں ہی یہ اپنا اثر دکھاتی جائیں گی ایک سے دو دو سے تین تین سے چار یوں آگے معاملہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس طرح ایک وقت وہ آئے گا کہ بندے کی اخلاقیات کا گویا کہ جنازہ نکل جائے گا تو اس بات کو بڑے سیریس طور پر لینے کی حاجت ہے کہ ہماری آدات کیسی ہیں اور اس پر ہمیں ضرور انالیس کرنا ہے اور جو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے احکامات کو سمجھنے والے ہیں جن کو اللہ تبارک نے نظر باطن سے بھی جو ہے وہ نوازا ہے ان سے اس کا انالیس جو ہے وہ کروانا ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی آدات کا اپنی شخصیت کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اینالائز کرائیں تو بہترین ذریعہ شیخ طریقت امیر اسمت کی ذات بابرکات ہے اور امیر اسنت کا تراشا ہوا ہیرا نگران شورہ کی ماشاء ذات والا شان ہے تو ان سے انشاءاللہ اگر ہم مدنی پھول لیتے رہیں گے تو ہماری شخصیت کا اینالائز بھی ہوتا رہے گا اور بری عادات کا خاتمہ اللہ کی رحمت سے ہو بالکل ان کچھ ہی دیر میں نگران شرح بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سلمان بھائی ابھی جو آپ نے بات کی کہ اگر عادتیں اچھی نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پہ روکنا ہوگا نہیں تو یہ پختہ ہوتی جائیں گی اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آدت جو ہے آدتیں جو ہیں یہ ایک دھاگے کی مانند ہوتی ہیں جب بنتی ہیں جب ان کی ابتدا ہوتی ہے ان کا انیشل اسٹیج ہوتا ہے تو گویا کہ یہ ایک دھاگے باریک دھاگے کی مانند ہوتی ہیں کمزور دھاگے کی مانند ہوتی ہیں لیکن جب ایک وہی عادت چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو اس میں ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے تکرار ہوتی رہتی ہے بار بار وہی کام ہم کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ دھاگے کی دھاگے کے بجائے رسی بن جاتا ہے ایک دھاگا دھاگے کے بجائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ رسی بن جاتا ہے یعنی آدت پختہ ہو جاتی ہے پھر اس کا نکالنا اس کو ختم کرنا اور اس کو چھوڑنا بھی دشوار ہوتا ہے تو انیشیل اسٹیج پر ہی یہ غور کر لیا جائے کہ یہ جو میں عادت اپنا رہا ہوں اور آدت بازو کا کی ہوتا ہے سلم آدت تو ایسی چیز ہے نا کہ شعوری طور پر بھی آتی ہے یہ اور غیر شعوری طور پر بھی آتی ہے تو آپ نے جو بات کی کہ ہمیں بڑا چوکندہ رہنا پڑے گا ہمیں بڑا اس کی کیئر کرنی پڑے گی کہ میری ذات میں میری شخصیت میں کون سی عادت کون سا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے پیدا ہو رہا ہے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے یا اس کو مزید اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے اس میں پختگی کی گنجائش ہے تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں عملی طور پہ بھی کوششیں کرنی ہوں گی اور دعا بھی کرنی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مختلف دعائیں فرماتے ایک طویل حدیث سے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی کریم علی سلاۃ والسلام نے اشاد فرمایا دعا کرتے ہوئے رب کائنات سے کہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور مجھ سے اب دیکھیے تعلیم امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کیا دعا فرمائی اور مجھ سے بری عادتیں دور رکھ خود بری عادتوں سے معصوم ہونے کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اور مجھ سے بری عادتیں دور رکھ تیرے سوا برائیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے یعنی پریکٹیکلی بھی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ کیسے پتا چلے کہ ہمیں کون سی عادتیں اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں ایک تو ہم نگرانی شروع سے معلوم کریں گے لیکن سب سے پہلے اپنا اینالائز کریں اپنا تجزیہ کریں اپنی عادتوں کا تجزیہ کریں اور گویا کے ایسے تجزیہ کریں جیسے آپ کا دشمن تجزیہ کرے گا اس سے اچھا تو ناکت کوئی نہیں ہو سکتا دشمن سے اچھا تو اس انداز میں تجزیہ کریں شیشے میں کھڑے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم بال تو بنا لیتے ہیں اپنا چہرہ تو جس انداز کا بھی ہم چاہتے ہیں سنوار لیتے ہیں اور جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے درست کر لیتے ہیں لیکن کبھی ایک اس آئینے میں جس میں ضمیر نظر آتا ہے جس میں اپنی آدتیں نظر آتی ہیں جس میں اپنا مزاج نظر آتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی ہم اپنی ذات کا بھی تجزیہ کریں کہ میری ذات میں کون سی اچھی عادتیں ہیں اور کون سی بری عادتیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی برائی کا نظر آ جانا اپنی کمزوری کا نظر آ جانا سلمان بھائی یہ بڑا کمال ہے یہ بڑا مشکل بھی ہے اور بڑی مردانگی والی بات ہے کہ کوئی شخص اس بات کو ایکسپٹ کر لے کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے کیونکہ کسی بھی اچھائی اور بھلائی کو اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں برائی کو چھوڑ کر تو اس کے لیے سب سے بڑا اسٹیپ جو ہے وہ ایڈمٹ کرنے کا ہے آپ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں ایڈمٹ کر لیں مان لیں کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے یہ برائی ہے جب آپ مان لیں گے تو ان شاء اللہ پھر اس کے جو اگلے اسٹیپ آئیں گے اس کو چھوڑنا اس سے بچنا اور اگر توبہ کی صورت بنتی ہے تو توبہ کرنا اللہ نے چاہا تو اس کے بھی اسباب بنیں گے مسلسل کوشش کرتے رہیں گے امیر علیہ نے ایک رسالے میں اپنی بڑی پیاری بات لکھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدھ بیان سن کر ایک آدھ چلے میں اس کو یوں کر لیتا ہوں ایک آدھ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ کر یا کوئی ایک آدھ کتاب یا رسالہ پڑھ کر میری ساری عادت اچھی ہو جائیں گی اور ساری بری باتیں جو ہیں میرے اندر سے نکل جائیں گی تو یہ خوش فہمی ہے اس کے لیے بہت کوششیں کرنا پڑیں گی اور ان تھک کوششیں کرنا پڑیں گی جوہد مسلسل کرنا پڑے, مسلسل اور پڑے گا اور یہاں آ... خوشخبری بھی ہے کرنے والوں کے لیے تو خوشخبری بھی ہے نا من جدہ موجودہ جو بندہ کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے مجدہ جاں فضا بھی ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے کیا ہے مجدہ جاں فضا, فضا, جا فضا ہے وہ کیا ہے وینا جا ہینا سبلانا کہ وہ لوگ جو ہماری راہ پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لانحدین ہوں ہم ضرور ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں میں نے ایک دفعہ آ, کہا تھا مہروز بھائی میں نے کہا آپ دیکھیں ایک ہے کلام اللہ کلام اللہ ہونا یہی بڑی بات تھی رب تبار کا فرمان ہے پھر اس میں بھی ایک تاکید لام کی لام مختو مقد تقید کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے دوسری تاکد نو نے سکیلا کی ٹھیک ہے تو کلام الہی اور پھر اوپر سے موقع وہ بھی دو تاکیدوں کے ساتھ تو اس کی جو ہے وہ اہمیت اور افاریت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و کی ذات رستہ دکھانے والی ہے لیکن ہم اگر کوشش کریں تو منوج بھائی بڑی سیدھی سی اور سادی سی بات ہے کہ اگر آپ جن لوگوں کو آپ مذہبی اعتبار سے دینی اعتبار سے اچھا سمجھتے ہیں اگر تو آپ ان سے کتراتے ہیں جی ان کے پاس جائیں گے تو کوئی یہ آگے تو کچھ بول ہی دیں گے تو اس مینز کے کوئی ایشو کوئی پرابلم ہے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں نا میروز بھائی جی وہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے انیشیل سٹیج ہوتی ہے جس کی آپ نے بات کی بیمار ہیں وہ جانا نہیں چاہیں گے یاد بھائی کیوں اس لیے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ پرہیز بتا دے گا وہ دوائی بتا دے گا وہ بولے گا ٹیسٹ سنا ٹیسٹ کراؤ خرچہ کرا دے گا تو ٹھیک ہے نہ بندہ جائے نہ پتا چلے کام چل ہی رہا تھا جب دیکھیں گے تو تب دیکھا جائے گا جب دیکھیں گے تب دیکھا جائے گا اس کی زندہ مثال آپ کو بتاؤں معاشرے کے اندر کل مجھے سننے کو میری بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ جی اور مالی اعتبار سے زبردست کروڑ پتی آدمی بولے میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہوا ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا اس کے تو گردے بھی ڈیمیج ہے ہاں جی. ساتھی طور پر پتہ چل رہا ہے شادی طور پہ ہلکا سا ایکسیڈینٹ ایک ہوا اور لے کر گئے اور پتا چلا جی اس کے دور گردے جو ہیں کڈنیز جو ہیں یہ فیلیر کی طرف جا رہے ہیں جی پھر مزید ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا کہ بھی اس کو بلڈ کینسر بھی ہو گیا یہ ریئل واقعہ جی ریل واقع یہ ریل واقع جی کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو گزشتہ کل کی جو گزرا جمد مبارک کے دن ٹھیک ہے آپ اندازہ لگائیں یعنی ہم کچھ چیزوں کو درگزر کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں ان کی طرف نوٹس نہیں نوٹس نہیں کر رہے ہوتے جب یاد بھی اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہمیں انیشیل طور پر کچھ ہلکا ہلکا پریشان کر رہی ہیں آگے چل کے ہی کتنا پریشان بتا رہے ہیں کہ ہم گئے ان کے گھر پر گئے اور عیادت کرنے کے لیے عادت کرنے کے لیے گئے اور بڑی وی آئی پی گاڑی بڑا وی آئی پی بنگلہ ہے لیکن وہ بے نوجوان ہے اور بلڈ کینسر جو ہے وہ تشخیص ہو چکا ہے تو یہ بھی ہمیں ابتدا میں ہی کچھ چیزوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس عاشق رسول کو صحت سلامتی عافیت اور تندرستی عطا فرمائے اور اللہ سے بارگ تعالیٰ ان کو سفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے لیکن جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں انیشیل سٹیجز پر ہی سدے باب کرنا پڑے گا ورنہ پھر ان کا جو آگے کا ریزلٹ آئے گا یہ بڑا ہلاکت خیزی والا ہوگا جیسے جس, جس کے کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں اگر وہ ابتدامی علاج نہیں کروائے گا تو پھر بےچارا ساری زندگی ڈائلائس پہ آ جائے گا اور جب ڈائلائس پہ آ گیا تو ڈائلسس زندگی تو ویسے ہی آدھی ہوگی عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے فرماس نا جمعرہ متری مشورے میں کہ وہ جو شخص ڈائلائس پہ آ جائے تو اس کی زندگی تو گویا کہ ویسے ہی عادی جو ہے نا وہ بستر پر گزر جاتی ہے کہ ہفتے میں تین دن تو اس کو ڈرائیس کروانے پڑیں گے تو ہماری یوں ہی بری عادات بھی جو ہیں ان کا انیشل سٹیج سٹیجز سے ہی ہمیں سدے کرنا ہوگا ورنہ پھر پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں عادت پی ہی کڑی رو نا گئی بڈی اڑی رو یعنی جو بچپن سے عادت پڑ جائے پھر وہ دیر تک نہیں جاتی جی سلمان بھائی یہاں تو میں ایک مثال دوں آپ ایک بات یہ <coughs> گاڑیاں جو ہوتی ہیں بائکس ہیں کارس ہیں تو ان میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کی سروس وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں مکینک جو ہوتے ہیں یہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی کا ایک نٹ لوز ہونا ایک بولٹ لوز ہو تو آپ اس کو ٹائٹ کروا لیں اس کو سیٹ کروا لیں کیونکہ اب یہ ایک نٹ جو ہے یہ جو ہے اگلے نٹ کو اور پھر پوری گاڑی کو جو ہے یہ ڈسٹرب کرے گا اور گاڑی پریشانی میں آئے اور پھر بڑا کام بن جائے گا تو اگر آپ نے انیشیل اسٹیج پہ اس کو روک لیا ہے اس کو جب دھاگا تھا آدت آپ کی کمزور تھی اس وقت آپ نے کنٹرول کر لیا تو مرحبا ورنہ جو ہے اس کو چھوڑنا ناممکن تو نہیں کہہ سکتے تبدیل ہوتی ہے بڑی بڑی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن جو ہے پھر بہت مشکل ہوتی ہے جو ہوتے ہیں مسلسل بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یوں ہی گاڑی کی دوسری مثال لے لیں آپ نے روز بھائی اگر ریڈیٹر سے پانی جو ہے وہ لیک ہو ہے تو کو ٹھیک کروانا پڑے گا ورنہ کیا ہو جائے انجن جو وہ سیز ہو جائے اور یوں ہی ایک ایک اسلائی میں نے بتایا آپ نے نہیں نہیں گاڑی لی تھی تو گاڑی اچھی والی گاڑی لی اور اس کو جناب بھگایا اور چلایا اب گاڑی جناب وہ چلا رہے ہیں اس کو تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کتنی اسپیڈ پکڑ دیا یہ اب اس کا جو وہ پانی تھا وہ لیک تھا تو اب گاڑی نے اسپیڈ کیا پکڑنی تھی گاڑی چلی تو صحیح لیکن پھر وہ اس میں سے دھواں نکلا اور انجن سیز ہو گیا بےچارے کا اسی کا نقصان بھی ہو گیا تو وہی وہ بات جو انیشیل اسٹیج پہ چیز ہے جب تک اس کا وہیں سے ہم علاج نہیں کریں گے تو پھر آگے بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ مشہور مقولہ بھی ہے نا کہ کوشش کرنا میرا کام ہے پائے تکنیل تک پہنچا دینا اللہ تعالیٰ حقیقت یہ کہ بندہ کوشش تو کرے نا قدم تو بڑھائے آگے اللہ تبارک وطالیہ رہنمائی فرمائی دیتا ہے مدد فرمائی دیتا ہے ماشاء اللہ شرا کیا مرحبا ماشاء اللہ سمیا تاریہ کے لیے بھی کرسی اللہ اللہ اللہ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے عادتیں اور اس پر ہم کچھ گفتگو کر ہی رہے ہیں آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک اچھے بھلے انسان کی عادتیں کیوں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ رب للہ ربی العالمین وسلم سید سلیم عادتوں کا اچھا یا برا ہونا میرے نزدیک موقف ہے کہ آپ کو صحبت کیسے ملی جیسی آپ کو صحبت ملتی ہے ویسی آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں جیسے آپ نے ابھی خود ہی فرمایا کہ اچھا بھلا آدمی یعنی ایک اچھی عادتوں والا آدمی بھی برے عادتوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کا جو بنیادی مقصد جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کو صحبت کیا ملی اس کی گیدرنگ کیا تھی کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بناتی, برا بناتی ہے تو یہ سوبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں دولت کا بڑا کردار ہے کا؟ جس دولت کا ویلتھ پیسہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنی بندے کی آڈتیں جو ہے وہ خراب زیادہ ہوں گی کیونکہ اس کے لیے برائی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنا ایشو نہیں ہوتی ایشو نہیں, شراب پی نہیں, شراب پی نہیں ہے پیسہ اس کے پاس ہے شراب پی سکتا ہے جوا کھیلنا ہے پیسہ ہے جا کھیل لے گا کوئی اس کام کرنا ہے پیسہ ہے لگائے گا وہ کر ہی لیکن پیسے کا یہ سائڈ افیکٹ تو ہے لیکن کیا پیسے سے جو برائیاں ہوتی ہیں وہی برائیاں ہیں داڑھی منڈنے کے لیے امیر یا غریب ہو جو بھی داڑھی تو مڈی دیتے ہیں جی کیا گت کرنے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری ہے کیا چگلی کرنے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری ہے کیا بدنگاہی کرنے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری ہے کیا حسد کرنے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری ہے اور اس طرح کی بد گمانی ہے کہ اس کے لیے پیسے والا ہونا ضروری ہے کیا پتا کہ یہ بیماریاں پیسے والے میں آئی نہ آؤ اور غریب اس بیماری کو پال کر بیٹھا ہوا ہو تو جو باتری بیماری اس کے لیے پیسے والے ہونا ٹھیک ہے شراب حرام ہے جوا حرام ہے تو کیا غریب آدمی جوا نہیں کھیلتا کھیلتا ٹھیک ٹھاک غریب آدمی جوا کھیلتے ہیں بلکہ شاید بہت زیادہ کھیلتے ہیں ان کی ختم ہو جاتی ہے ان کی آمدنی ختم ہو جاتی ہیں جوے کے آدمی جو بلکی وہ روڈ پر بیٹھ کر کوئی لائنیں وائنے کیچ کر کوئی چھوٹا موٹا جوا وہ بھی کھیلتے رہتے ہیں تو اصل پیسہ سے بھی ہو سکتا ہے جی؟ پیسہ جو ہے نا یہ برائیوں کی طرف لے جانے والا آلہ ضرور ہے ٹھیک اس کا انکار نہیں ہے دولت کے اپنے سائڈ افیکٹ تو ہیں جی مگر مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے چونکہ برائیوں کو کیٹاگرائز کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ برائیاں ہیں جی کے علاوہ نہیں تو کیا شادی میں کیا غریب لوگ نہیں ناچتے کودتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک مطلب وہ بڑا ہائی فائی قسم کا ہول وول میں انتظام کرتے ہیں امیر لوگ غریب آدمی ڈھول ڈبا کے لے کر روڈ کے بیچ میں انتظام کر رہا ہوتا ہے اس نے مطلب دو چار دس لاکھ روپے خرچ کیے ہوئے تھے میوزک اور ناچنے گانے پر اس نے وہ خرچ ہی نہیں کرنا ہوتا دو چار دس ہزار روپے خرچ کر کے پھر خود ہی ناچ گا رہے ہوتے اصل ہے برائی عادت جو آپ کہہ رہے ہیں اب میں تو سوچ رہا تھا جاؤں کہ نہیں جاؤں آنکھیں وہ اور نظر آنا نہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں اب میں پھر بھی چلو اپنے کا کہا کوشش کرتا پا لیتا ہے تو میں چلتے ان کوئی تو ہم ہی اپنا ہاتھ اپنی عادت کی وجہ سے آگا حقیقت تو یہ کہ میں عادت کی وجہ سے آیا ہوں کہ وہ نہیں تھا کہ میں چھوڑوں جو کمنٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے کیا بات یہ عادت کیسے پڑی آپ عادت ہو جاتی ہے کئی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں کہ یعنی انسان جب کوئی کمنٹمنٹ کرتا ہے وہ بائی نیچر ہوتی ہے کہ جب آپ کمنٹمنٹ کرتے ہیں تو چاہے آپ ماحول میں ہیں یا نہیں ہیں ایک آپ کی مزاج میں ہوتا ہے کہ اس از کمنٹمنٹ یعنی پہنچنا ہے تو پھر پہنچنا ہے آپ نے جانے شراہیں آپ کو کون پوچھنے والا ہے کس نے پوچھنا ہے آپ سے آپ آپ کی مرضی آپ سلسلے میں آئے سلسلے میں نہ آئے کسی میں کوئی ہمت بولے گا آپ کی مصروفیات پتہ بھی ہیں آپ کی مصروفیات بھی پتہ کوئی نہ کوئی عذر ہوگا قرآن کریم میں مومنون سور مومنون کی میرا خیال شاید آٹھویں آیات ہے یا ساتویں آیات ہے نویں آیا کہ مسلمانوں کی امتیازی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ وعدہ خواہ رب کے ساتھ کرے یا مخلوق کے ساتھ امانت مخلوق کی ہوں یا رب کی کی طرف سے وہ ان کی وہ ان کو پورا کرتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ کمینڈمنٹ یہ ہوتا ہے اور کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے نا یہ ایک ظاہری دنیا کے حوالے سے آپ کلام کر سکتے ہیں مجھے بھی میسج آ جاتا ہے کہ آپ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں ایک سسٹم تو ہے نا مگر یہ کہ وہ معذرت کر لینا کہ یار یوں ہو گیا یوں ہو گیا یار صبح اتنی دیر ہو گئی تھی فلاں فلاں تو سچ ایسا معذرت کر لینے کا مزاج ہے نہیں چلو گرتے پڑتے کچھ بھی کرا کر اپنی وہ ڈیوٹی پر پہنچ جائے کٹوتی وٹوتی ہو جائے وہ کسی غلط فہمی نہ ہو جائے سیلری تو نہیں ہے نہ منتری چینل سے کوئی پیسہ لیتے غلط فہمی نہ ہو جائے اس لیے میں نے وضاحت کر دی یہ ابھی جو آپ نے بتایا نا سر آپ کس سے ہٹا لیں کیونکہ آپ کے اوپر رکھیں گے تو پھر جواب کچھ مختلف نہیں آپ کے سوال سے پہلے یہ جو بات کی ہے نا اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک بات ہے میں صبح سے لے کر بیٹھا ہوں کتنے دیر تک بیٹھا رہتا نہیں میں نے آج سلسلے میں بھی کہا تھا میں نے کہا آج نکالے میں پوچھنا ہے جیسے ابھی آپ نے خود ہی بتایا جیسے فجر کے بعد بھی مصروفیت رہتی ہے سنیں تو بڑا بیان ہوتا ہے آشکا رسول کی ایک تعداد ہے آشقا نے صحابہ جنہیں جمع ہے امیر اسنر کی برکتیں پانے کے لیے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے یہاں موجود ہیں اور آپ کا فجر کی نماز کی بات بیان ہوتا ہے آپ نے آج ایک جملہ کہا کہ کوئی بات نہیں یوں آپ نے استعی بھائیوں کی اس کی مشق بھی کرائی در گزر کے اوپر آپ رہنمائی فرما رہے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بڑی مشکل سی بات کو آپ یوں بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی بات نہیں یہ <laughs> تو جب کسی کو پتا تھپڑ مارے تو آگے سے وہ بولے کوئی بات نہیں یہ تو جب جس کو تھپڑ پڑے گا وہ جانتا ہے بات ہے کیا دیں گے آپ اتنی مشکل باتیں یوں دو لفظ کوئی بات نہیں یہ تین لفظ ہیں اس میں اندر, اس کے اندر اتنی مشکل سچویشن کو آپ تین الفاظ کے ذریعے سے وہ کیسے کیور کر سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھی عادت ہے مشکل کام کو آسان کر کے دے دیا جائے تاکہ لوگ اس کو لینے میں کامیاب ہو جائیں مشکل کام ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا مگر کرنا تو ہے نا لڑنا تو نہیں ہے نا ان کو کوئی بات نہیں کا ایک رجحان ہمارے معاشرے میں آنا چاہیے نا کوئی بات نہیں درگزر کا معافی کا یہ عادتیں جو آپ نے موضوع رکھا ہے ان عادتوں میں یہ عادتیں ہونی چاہیے درگزر معافی کوئی بات نہیں آپ یہ انسان یہ نقصان نہیں دے عموماً ایسے لوگ عموماً ایسے لوگ نقصان نہیں دے ایسے لوگ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے وقتی تو کو لگتا ہے کہ ہم مطلب کہ دب جائیں گے یا پیچھے رہ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا در ہے کہ ایسے مطلب وصف ہے کہ جو انسان کو الحمد للہ اعلی سے اعلیٰ درجے کی طرف لے کے جائے گے انشاءاللہ تو لوگوں کو اس وقت آتی بنانا اس کا بہت ضروری ہے سلمان بھائی جی زبان سے پہلے ادا کرے گا پھر عادت ہو جائے گی انشاءاللہ پھر جو وقت پڑے گا تو کسی نہ دیکھ ہزاروں لوگ سنتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اللہ نے چاہ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک عادت ہے کوئی بھی ہے تو بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے عادت ایسی ہوتی ہے کہ جس چیز کا انہوں نے ایک کمٹمنٹ کیا ہے وہ بہرحال پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور یعنی ہم عمومی رویے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں 99% وہ اچیو بھی کر لیتے ہیں پوری کر بھی لیتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی طبیعت کی ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی آ جاتی ہے تو متاثر ہو جاتی ہے وہ پہلی والی کمٹمنٹ تو وہ اسے سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری مصروفیت آ گئی ہے میرا یوں ہو گیا یوں ہو گیا ہے تو اب یہ دونوں غلط تو نہیں ہے دیکھیے ایمرجنسی تو کہیں بھی ایکسپٹیبل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کو ایمرجنسی پر لے سکتے ہیں جیسے کیا آنا ہے اور آپ نے کسی سے کمینڈمنٹ کی ہے کہ میں پہنچوں گا اور اللہ نہ کرے کوئی گھر میں ایسا حادثہ ہو گیا کوئی واقعہ ہو گیا اللہ نہ کرے کو آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو گیا کوئی ایسی گھر میں ایمرجنسی آ راستے میں کوئی سے ایمرجنسی آ گئی دیکھیے یہ, یہ مطلب کہ یہ تو ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو گسا آنے کے بجائے وہ ہمدردی پیدا کرتا ہے لیکن جب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کوئی ایسی الہونی بات نہیں ہوئی ہے تو اب جو آپ نے زبان کی ہے زبان کو پورا اترنا یہ واقعی مسلمان کی امتیازی شان ہے میں نہیں کہتا کہ زبان دے کر نہ آنا وعدہ خلافی ہی ہوگی لیکن آنا چاہیے آنا چاہیے اور وہ کسی بھی دونوں کو کہتے نا وہ امی نے سنیں سب یہی سیکھا وہ اپنے آپ کو مار کوٹ کے زبردستی اٹھا کر وہاں ڈال دے کہ بھائی میں نے زبان کی میں آ گیا ہوں یہ ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا جو ہے نا کہ وہ اگر ہر کوئی یہ سوچے گا یار آج نہیں یار آج نہیں اب مثال کے طور پر آج لبے سلسلہ ہے اور میں بولوں یار جو میری آج کنڈیشن ہے ہو سکتے مجھ سے زیادہ اس طرح کی کنڈیشن ہے سلمان بھائی کی ہو ممکن ہے ہر کوئی اظہار نہیں کر پائے ہو سکتا آپ کے ساتھ کوئی اور پریشانی امام صاحب کے ساتھ کوئی اور پریشانی ہو اگر آج سب ہم یہی چاروں سوچ کے بھی بیٹھ جائیں کہ یار آج یہ تین چلا لیں گے یار چار چلا لیں گے اگر ہم سبھی یہ سوچ کے بیٹھ جاتے تو آج یہ سیٹ خالی ہوتا اور جیسے وہ بادشاہ نے نہیں وہ کُل دیا تھا کہ آج میرے ہوس کے اندر سارے دودھ کا ایک ایک پیرا ڈال دو تو ایک آدمی نے سوچا کہ یار اب سارے دودھ ڈالیں گے اگر میں ہی پانی ڈال دوں گا تو کیا نظر آئے گا وہ آیا اور یوں ادھر منہ کر کے پانی کا پیرا ڈال کے جلا گیا دیکھا تو وہ سارا پانی سے بھرا ہوا تھا ہر آدمی نے یہ سوچا تھا کہ میں پانی ڈال دوں گا تو کیا نظر آئے گا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان پوری کرے حتی المکان کوشش کرے زبان پوری کرے صحیح ان یہ اس کی شخصیت وہ ہے نا ایک جملہ ہے انگلش میں پنچولیٹی از پرسنالٹی تو وہ پنچولیٹی یہ دو طرح جیسے میری یہاں آنے کی ٹائمنگ کا فائنل نہیں ہے ٹھیک ہے میں کتنے بجے یہاں آؤں گا لیکن آنا ہاں اگر آنے سے پہلے میں ایک دن پہلے مجھے یہ بھی تھا کہ چلو مطلب کہ عموماً ہوتا ہے کہ معذرت کرے اب معذرت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اب مثال کے طور پر دو بجے معذرت کر لی صبح دو بجے معذرت کر لی یار پلیز تو ڈیفینیٹلی یہ سلسلہ کینسل ہو جائے گا سلسلہ کینسل ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جتنے یہ لوگ آئے ان کا آنا ضائع ہو سکتا ہے جتنی یہاں پر کیمرہ مین پوری ایک شفٹ لگتی ہے کیمرہ مین لائٹنگ یہ وہ ٹیکنیشن پیچھے پورا ایک دو چار لوگوں کا مدنی عملہ الگ ہوتا ہے یوں آٹھ دس اسلامی بھائیوں کا ایک پورا ایک اسٹاف ہوتا ہے جو یہ اونر کر رہا ہوتا ہے اور وہ شفٹ تو لگ گئی وہ شفٹ کے بیس پچیس تیس ہزار جو بھی مطلب مساقتوں پہ لگنے ہیں وہ لگ گئے کیونکہ تیاری تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہو رہی ہوتی ہے سیٹ کی تو یوں مطلب کہ ساری چیزیں وہ ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو ویسے ہی ملک کا مال ہے تو احتیاط کرنے میں ہی عفیت ہے احتیاط کرنے میں ہی عافیت ہے سمجھ میں یہی آتا ہے یہ بھی ہی ہیں آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہا ہوں جی جی موضوع سے ریلیٹڈ یہ عادتیں ہی, ہی ہیں اور یہ عادتیں ہی معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو اپنانی چاہیے جو کمینڈمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے مرد نے کمینڈمنٹ کی ہے گھر میں کہ میں کما کر لاؤں گا عورت نے کمینڈمنٹ کی ہے کہ میں پکا کر کھلاؤں گی اگر مرد یہ کہہ کر بیٹھ جائے گا دل نہیں کرتا تو وہ کھانا کہاں سے لائے گا عورت اگر یہ کہہ کر بیٹھ جائے گا آج نہیں پکانے کا دل کرتا تو وہ یہ بچارہ گھر والے کھائیں گے کہاں سے تو ہر کوئی باپ کی ماں باپ نے بعض کمنٹمنٹ جو ہے نا وہ شرعی یا اتنی وہ نہیں ہوتی اخلاقی کمنٹمنٹس ہوتی ہیں یعنی اخلاقی طور پر اپنی وہ ذمہ داری بندہ قبول کرتا اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ماں باپ کی بھی ایک اپنی اخلاق ذمہ داریاں ہوتی ہیں اولاد کے لیے وہ اس کو پوری کرتا ہے اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہے ماں باپ کے لیے اخلاقی وہ پوری کرے ساس کی ذمہ داری ہے اخلاق جو بہو کے لیے پوری کرے بہو کی اخلاقی ذمہ داری اور ساس کے لیے پوری کرے نند بھابھی یہ سسرال والے یہ سب ایک دوسرے کی اخلاقی ذمہ داریوں میں بندھے ہوئے ہیں یعنی ہم میں سے کوئی میٹھے میٹھے اسٹار پر آزاد نہیں ہے میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا ناظرین ہم میں سے کوئی سچ آزاد نہیں ہے جس ابھی انہوں نے سلمان بھائی نے کہا نا کہ آپ تو فلاں آپ کو کون پوچھنے والا ہے اگر مثاقت دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں بھی ہے نا یہ یاد رکھیے گا مالک یوم روزہ جزا کا ایک مالک ہے ہمارا حساب کتاب ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو تو کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اگر دنیا کی ہی سری مثال لے لی جائے نا اور آپ اپنے آپ کو اس طرح کُلہ ٹُلہ لے کر چلیں گے کہ نہیں یار کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ایک لاپرواہی والی زندگی کی طرف جائیں گے اور بے پروا آدمی یہ عموماً کوئی کار نمایاں انجام نہیں, دے, نہیں دے, دے پاتا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھی چیز کر جائیں اور لوگ آپ کو مرنے کے بعد ایک اچھے نام سے یاد کریں اور یہ ہونی چاہیے تمنا یار ہمیں کوئی برے نام سے کیوں یاد کرے اچھے نام سے یاد کریں تو اپنی عادتیں اچھی رکھیں ایسی عادتیں رکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو حاضرین کو سوشل میڈیا کے اسلام بھائیوں کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں عادتیں وہ رکھیں کہ اگر اس عادت کو انجام دیتے ہوئے آپ کی موت ہو جائے اور جب لوگ آپ کی میت کو پائیں تو آپ کی اس موت پر روک رش کریں سبحان اللہ یاد رکھیے گا آپ چونکہ جب انسان کی رو نکل جاتی ہے نا تو اس کو اپنی حالت درست کرنے کا اب کوئی اس کے بعد موقع ہی نہیں ہے کہ میں اپنی حالت درست کروں وہ جس حالت میں تھا وہ سجدے میں تھا تو سجدے میں گیا تو لوگ اس کو سجدے میں پائیں گے وہ اگر برائی کر رہا تھا اور برائی کرتے کرتے اس کی رو نکل گئی تو لوگ اس کو برائی میں پائیں گے مرنے کے بعد میں ایک مدنی پھول آپ کو عرض کرتا ہوں کہ لوگ آپ کی میری موت پر رشک کریں یعنی آپ کی میری موت قابل رشک ہو نہ کہ قابل عبرت ہو اس کے لیے اپنی عادتیں اچھی رکھیں عادت اچھی رکھیں کہ ان اچھی عادتوں پر میں دنیا سے اٹھوں اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جس حالت میں مرے گا نا اللہ کے حضور اس حالت میں حاضر کیا جائے شرابی شراب کی حالت میں حاضر کیا جائے گا اور احرام میں جو انتقال کرے مسحج پر گیا اور وہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو احرام کی حالت میں ہوگا اور اس کی زبان پہ ہوگا لبا کر یہ اچھی عادتوں کی اور بری عادتوں کے حوالے سے ایک سمجھے گا یہ, یہ موضوع کو آپ چونکہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں جی تو میں کہا کہ ایک ایسی عرض کر دوں کہ جو اللہ کرے کہ وہ عبرت اور سبق بن کر دل میں پیوست ہو جائے اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی تو ایک متنی گلستا ہمارے پاس ذرا آپ کو دکھاتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتے والا صفات ساتھ ہے شورا کے حوالے سے ایک ہمارے پاس ریکارڈنگ تھی اگر پی سی آر والے مجھے بتائیں ریڈی ہے یا نہیں ہے تب تک ایاز بھی آپ سوال کر لیں اپنا ایک سوال یہ ہے کی بات چلی اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک اچھی صحبت فراہم کر رہا ہے دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم صحبت میں آتے ہیں اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بس اقتدار اپنی بری عادتیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہوتی ہیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف اس مجلس کی حد تک محدود ہوتی ہیں اس مجلس کی حد تک موقوف ہوتی ہیں جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں واپس جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ ہماری کیا بری عادتیں کیا اچھی عادتیں اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے کہ صحبت کا جو اثر ہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی باقی رہے اور ہم اپنی بری عادتوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں بہت اچھی بات جیسے آپ نے جملہ فرمایا کوئی بات نہیں پریکٹیکل جب موقع آتا ہے تو وہ تو بھول جاتا ہے پھر کوئی بات نہیں کیا بات ہے یہی تو ساری بات ہے بلکہ وہ پھر اپنی جارحانہ انداز پر جو ہے اتر آ ہے تو کیسے پریکٹیکل لائف میں ہم اپنی عادتوں کو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی جملہ یوز کرنے کا موقع آ ہے کوئی بات نہیں یہاں پر اب اس صحبت کو جو ہم نے اچھی صحبت پائی اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع آ گیا اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں نافذ کریں جیسے بری عادتیں اوور نائٹ نہیں آتی ہیں جمتے جمتے جمتی ہیں اچھی عادتیں بھی اوور نائٹ نہیں آ جاتی بنتے, بنتے بنتے بنتی ہیں وقت لگتا ہے اچھی عادتوں کو اختیار کرنے میں اور زیادہ وقت اچھی عادتوں کو اختیار کرنے میں لگتا ہے نہ کہ بری عادتوں کو بری عادتوں میں نفس ہمارے ساتھ معاون ہوتا ہے اور اچھی عادتیں جب وہ اختیار کرنے جاتے ہیں تو نفس ہمارا مری مخالفت کر رہا ہوتا ہے یہ ایک سسٹم ہے تو جب ہم ایک اچھی عادتوں کی طرف جائیں گے تو وہ اچھی عادتیں اپنا تے اپنا تے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے اگر آپ اچھی صحبت میں رہے اچھا وہ صحبت واقعی اچھی صحبت ہو آپ کے نزدیک وہ اچھی ہے یہ ضروری نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ صحبت اچھی ہونی چاہیے تو وہ اسلامی و دینی صحبت ہو اور نیک لوگوں کی صحبت ہو اللہ نصیب کرے کوئی ایسی صحبت ہو جسے دے کے خدا یاد آ جائے تو سبحان اللہ تو پھر دیکھیے کہ آپ کی طبیعتوں میں کتنی جلدی تبدیلی آتی ہے اصل میں ہماری صحبتیں بھی تو مطلب ملاوٹ والی ہیں نا اب ملاوٹ والی دوا کھا کر بھی بندے کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو ملاوٹ والی صحبت سے بندے کی عادتیں کہاں سی ہوں گی اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اچھی عادت اپنانا جیسے آپ نے فرمایا کہ اوور نائٹ نہیں ہوتا لیکن بہرحال جب کوئی اچھی یا پازیٹیو ہم عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اسے تو بہرحال اپنا ہی لیتے ہیں لیکن جو ہماری ذات میں کمزور عادتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یعنی ایک چیزیں اچھی عادت کا اپنانا میں عرض کر رہا ہوں وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو میرے اندر بری عادت ہے وہ چھوڑوں اس کا کیا کریں مثلا مثلا ایک شخص سے وہ اچھے ماحول میں بیٹھا اسے پتا چلا ہے نماز پڑھنی چاہیے ہاں جی نماز شروع کر دی لیکن اس کی پہلے سے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اب وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اس نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے غلط ہے چھوڑنا ہے مجھے لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتا وہ چھوڑ دے گا نمایوس تھا ہوں اچھی صحبت نہ چھوڑے جھوٹ چھوٹ جائے گا ماشا. اچھی صحبت نہ چھوڑے ان شاء اللہ جھوٹ چھوٹ جائے گا لانے چاہ ایک جو مدنی ملسہ میں کہہ رہا تھا جی آئیے آپ کو دکھاتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نگانے شرح کی ریکارڈنگ تھی اور دوران مطالعہ نگران شرح پر گریہ تاری ہوا جس کے مناظر آپ نے دیکھے یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے حضور اور یہ کیا ماجرا تھا میں پڑھ کے آ رہا تھا یہ تو کی بات ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے وہ ہماری خوبیوں کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور ہماری برائیوں کو چھپا دیتا ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے یہ ریکارڈ کیا ہوگا یہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی سیرت کے وہ واقعات تھے جس میں یہ خیر خائی امت کے جذبے کے تحت اپنے پر مشقتیں برداشت کرتے تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح اپنے اوپر مشقتیں اٹھاتے ہیں اور سید مجھے شاید یاد پڑتا ہے اگر جس بات پر یہ تھا کہ سید عبد الرحمن بین آفر دی اللہ تعالی عنہ ہو نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ باہر روتے ہوئے نکلے تھے اب رو رہے تو کہہ رہے تھے کہ اے عمر آپ نے اپنے بعد والے آنے والوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے میں بھی ایک ذمہ دار ہوں تنظیم کا مجھ پر بھی بے حد بوجھ ہے ان کی یہ تو وہ ہیں کہ جن کو آقا نے فرما دیا عمر فی جنا جو ان کو دیکھ کر رو رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا عبد الرحمان فر جنا یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں دونوں جنتی ہیں قطعی جنتی ہیں اس وقت پڑھ رہا تو میرا بننے کا کیا تو ایک ایک اونٹ کی حفاظت کرتے تھے ایک ایک اونٹ کی حفاظت کرتے تھے میرے فرات پر اگر ایک بکری ایک پیاسی مر جائے یا بھوکا مر جائے بکرا بھی تو عمر کو اس کا جواب دینا اس طرح کے ارشاد پڑ رہا تھا میرے بڑی گہری شخصیت ہے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی گہری شخصیت ہے تو یوں پڑھتے پڑھتے مطالعہ کرتے کرتے کچھ محبت بھی بڑھی اور یہ ہوا کہ اب اپنا بنے گا کیا بہت پیاری شخصیت تھی تو انہوں نے اپنے کیمرے میں بند کر لیا اللہ تبارکنا فاروق اعظم کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ تبارک بند تھے میرا خیال ریکارڈنگ تو شروع تو نہیں ہوئی تھی میں تو مطالعہ کر رہا تھا جی آپ کو بھی نہیں اندازہ تھا یہ اس وقت کیمرے سیٹ ہو رہے تھے اور یہ کیفیت بنی تھی تو میں نے اس کو کہا تھا کہ ریکارڈ پہ اس وقت ہمارا بھی ذہن نہیں تھا کہ ہم نے اس کو لباس ایک سلسلے میں ڈالنا ہے اس وقت تھا کہ اس کو ریکارڈ کر لیں پھر اس کو کسی جگہ استعمال کریں گے پھر سلمان بھائی سے سعورت کی تھی اس حوالے سے اچھا آپ رقیق القلب ہیں یا یوں کہوں کہ آپ پہ گریا تاری ہو جاتا ہے کئی مواقع پہ دیکھا ہے مدنی چینل کی سکرین پہ بھی یعنی آن ایئر بھی آف ایئر بھی دیکھا ہے آپ کا یہ عادت کیسے بنی یہ بھی ایک عادت ہے نا تاریخی کیسے بنی اگر رونا اللہ کی طرف سے ہے تو رحمت ہے اگر نف کی شرارت ہے تو پھر پس گئے کیونکہ اس میں تو ہم سب کے لیے سیکھنا ہے میرا جواب کو آپ میری ہی ذات پر منطبق نہ کریں میری ذات پر نہ لے کے جائیں جنرلی لے لیا کریں اپنے لیے تو میں جو کہوں وہ اپنی بات ہے لیکن وہ شیر یاد رکھیے گا کہ لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئیں اللہ گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے بعد ہوگا دھبے دھبا چھوٹا ہوتا ہے پانی اس کو بڑا کر دیتا ہے اب پتا نہیں کہ ہمارے آنسو ہمارے دھبے کو بڑا کر رہے ہیں یا ہمارے آنسو ہمارے دھبے کو دھو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ گریا اللہ کی طرف سے ہے تو رحمت ہے اور اگر یہ گریا نفس و شیطان کی کوئی شرارت ہے تو پھر اس میں آزمائش ہے پھنس سکتے ہیں عام طور پر رون مطلب انسان لوگوں کے سامنے روتے ہوئے اس کو مطلب ایک شرم محسوس ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے جب ہمیں ابتدائی مدنی چینل میں قریب چند مہینے ہوئے تھے ہم اس وقت مفتش مفتیش کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ شروع میں قبرستان کے کچھ شارٹ بنا کر ہم لے کر آئے تھے ڈائریکٹر اور وہ ایڈٹ ہو رہے تھے تو آپ ساتھ میں جو ہے وہ بیٹھے تھے میں بھی تھا ایڈیٹر کے ساتھ جو ہے وہ تفتیش کر رہا تھا تو آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ یوں یوں یوں یوں جو ہے وہ اپنا اس پر شارٹ لگائے کلام جگہ جی لگانے کی ہے اس طرح کا تو اتنے میں ہم ٹی وی میں لگے ہوئے تھے اسکرین پر اور آپ پر جو ہے وہ اس وقت کیفیت جو ہے وہ تاری ہو گئی تو ہم کیونکہ اس وقت اس کے یوز ٹو جو ہے وہ نہیں تھے ہمیں بالکل مطلب وہ لگا یہ ایک دفعہ نہیں ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ذی الحجہ کے مدنی مذاکروں سے پہلے آپ کے بیانات کا سلسلہ تھا عام طور پر اگر کسی کی بیان کی کسی حوالے سے تیاری نہ ہو کیونکہ اتنے بیانات کا تسلسل ہوتا ہے کہ کبھی بہت اچھی تیاری ہوتی ہے کبھی اینڈ موقع پر جو ہے وہ بیان کرنے کا پتا چل جاتا ہے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی میں پی سی آر کے اندر تھا ذی الحجہ کے مدنی مذاکرے میں وہ کسی اچانک بیان تھا یا کیا تھا تو آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا کہ یار کیا بیان کروں اچھا اب آپ اس میں سے تلاش کر رہے تھے کہ بیان کیا کروں پھر میں پی سی آر میں گیا تو میں نے دیکھا کوئی کلام چل رہا ہے اور وہ کلام شروع ہوا تو آپ رونا شروع ہو گئے اب میں نے یہ سوچا تھا میں آپ سے پوچھوں گا اتفاق کے سلسلے میں کہ عام طور پر اگر کسی پر اس طرح کی کیفیت تو اس کو بیان کرنا ہو تو اس پر ٹینشن ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنا کیا کروں اور وہاں وہ کلام چل رہا ہے اور کیفیت میں بندہ جو ہے وہ چلا جائے تو یہ یہ ویسے ہوتا نہیں ہوگا یہ کیسے ملے گا واقعی بیان کرنے والا تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد میری بار کی آنے والی ہے تو میں نے کیا جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے عوام کو اس میں کیا ارض کروں کیا تو یہ ہے کہ بہت سارے آپ اب بیان کر کر کے کر کر کے کر کر کے آپ عادی ہو گئے ہیں تو اتنا فرض کے نا کہ اس کا اور کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے اب آپ نوٹ کر رہے ہیں صاحب دیکھیں جو آپ بتائیں آپ کے اندر یہ چیز کہاں سے آئی ہے یہ آپ کو بتانا پڑا دیکھیے میرے اندر آس اور ریاکاری کا فیصلہ تو عشق باری کے بعد ہوگا نا یہ تو عشق باری کے بعد ہوگا لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا رونا چاہتے ہیں آنسو نہیں نکلتے اس کی بات کرتے دیکھیں اگر کوئی آنسو نہیں نکالتا ہے تو اس کا یہ تھوڑی کہ وہ خوف خدا والا نہیں ہے تین پتھروں کے قصے میں اللہ تعالی نے خود قرآن میں بیان کی ہے اور اس میں ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں نہ ان سے آنسو نکل نہ اس سے پانی نکل نہ چشمہ نکلتا نہ دریا نکلتا کچھ بھی نہیں نکلتا وہ خوفے خدا سے گر پڑتے ہیں ان کے آنسو نہیں ہوتے تو یہ تو الگ الگ اقسام ہوتی ہیں لوگوں کی کہ بعضوں کو آسو نکل آتے بعضوں کے آنسو نہیں نکلتے لیکن جس کے آنسو نہیں نکلتے وہ رقیقل قلب نہیں ہے وہ خوفے خدا والا نہیں ہے وہ کو رونے والا نہیں ہے تو یہ اس کی یہ تو علامت ہے ہی نہیں اور جو رونے والا ہے وہ روتے رہتا ہے کئی ایسے رونے والے آپ کو ملیں گے جو ادھر رو رہے تھے تو ادھر جا کے دوبارہ پھر اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں اپنی مستی میں ہوتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ جو چیزیں نوٹ کر کے اس وقت آنر کر رہے ہیں یا آنر بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو جو بھی اچھا وس ملتا ہے وہ صرف اور صرف اس کے اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کے بزرگوں کا اس کے مطلب جو اس کی نسبتیں ہوتی ہیں اس کا اس کو فیضان حاصل ہوتا ہے جس کی جس کا یہ اس کی عادتوں سے اظہار ہو جاتا ہے اور جو اس کی مطلب کہ وہ برائیاں ہوتی ہیں وہ تو اس کی ویسے بندی ہوئی ہوتی ہے بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ اب تک ان سے نکلنے میں کامیابی نہیں ہو سکا ہے تو یہ چیزیں جو آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ خالی شرم آتی لوگوں کے سامنے رونے میں شرم آتی ہے لوگوں کو سامنے رونے میں شرم کیوں آئے گی سر میں چہرہ جب مجھے اس کے اندازہ مجھے نہیں ہے ہاں مسکراتا ہے نا بندہ تو چہرہ کھل جاتا ہے اور روتا ہے تو وہ چہرہ مطلب وہ عام روٹین سے ہٹ جاتا ہے یہ بگڑتا ہے تو عام لوگوں کے سامنے وہ میرا منہ کیسا لگے گا مسکراتے ہوئے تو چہرہ کیونکہ آپ نے جب بھی لوگ سیلفیاں لیتے ہیں تو روتے ہوئے کوئی بھی نہیں لیتا مسکراتے ہوئے لیتے ہیں کیونکہ چہرہ کھلتا ہے تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے رونا پھر آپ ابھی ایک دوسرے پہلو کی طرف جو کہہ رہے ہیں تو بندے کو رونا آئے گا تو تھوڑی سوچے گا کہ میرا منہ اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے ٹیڑا لگ رہا ہے کہ سیدھا لگ رہا ہے آتا ہے رونا اپنے رب کے رو رہا ہے نا نہیں لوگ اسی وجہ سے دیکھ رہے وہ لوگ دیکھ کر اس کی وجہ سے اگر بندہ روتا نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ضروری نہیں ہے جو آپ بیان کرے وہی وجہ ہو بندہ باتوں کا لوگوں کے سامنے شرم آتا ہے جگہ آتی ہے کہ یار میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے رونا ہی نہیں ہے نا رونا ہی جب رب کے لیے ہے تو اکیلے میں جب مساغ اکیلے میں بندہ رو رہا ہے کوئی آ جائے گا تو رونا بند کر دے گا وہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے اگر تم رو رہے ہو کوئی آ جائے تو رونا بند نہ کرو کیونکہ تم اب کے لیے رو رہے تھے بندے کے لیے تھوڑی رو رہے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ مطالعہ کرتے ہوئے ایک کیفیت کا تاریح ہو جانا ایک رونا ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں دیگر لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ایک ایسا محسوس کرتے ہیں کہ روٹین وائز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایک مطالعے کے اگر روٹین ہے ذہن بناو کے مطالعہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے مطالعہ کر لیا لیکن یہ کیفیت بنا کر پڑھنا ایک محبت کے ساتھ پڑھنا ایک ذوق کے ساتھ پڑھنا حالانکہ میرے سامنے تو کیمرہ مین سب میں کو اکیلا تھوڑی تھا کمرے میں تو رش تھا مطلب کیمرہ میں کھڑے ہوئے تھے یہ ہو رہا تھا مگر سیرت ایسی ہوتی ہے پھر آپ اپنے اوپر لیں گے نہیں ایسا آپ کی مدینہ مدینہ اللہ پاک مزید برکتیں امیر لسمت کا فیضان ہے جی اللہ پاک جب لیں گے نہیں امام صاحب جب آپ پڑھیں گے تو جب آپ نے اپنے اوپر ہی نہیں لیا تو پھر کسی کے اوپر ڈالیں گے کیسے جو بوجھ آپ نے نہیں اٹھایا وہ کسی کے پر لا دیں گے کیسے آپ کا مطلب کہ اسی طرح چلتے رہیں گے یعنی بندہ جب بھی مطالعہ کرتا ہے اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کرے گا لوگوں لیے کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو اصل میں وہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ پتا چلا یہ بتاؤں گا کروں گا یہ بیان کروں گا لوگوں کو بہت اچھی لگی یعنی تب یہ کیفیت تاری نہیں ہو پاتی کہ یہ جو خوف خدا کی بات ہے یہ میرے اندر کیسے آئے یا میں اس کے اندر کیسے جانا اللہ کی رحمت سے یہ عادتیں نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے کچھ کالس آپ کی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ للہ نے دیکھا ہے کہ امیل اسنت کے دامن کرم سے بستہ ہونے کی ایک بہار ہے کہ خوف خدا کی دولت بھی ملتی ہے اس کے مستعفی کی نعمت بھی ملتی ہے اور اس کے اندر جو ذوق اور شوق ہے اور سوز ہے یہ بھی نصیب ہوتا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کچھ آپ کی کوز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں السلام علی علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عکیل شریفاری راول پنڈی سے کر رہا ہوں آج لب بیک اس سلسلے میں عادتیں اس پر ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں حقیقت یہی ہے کہ عادت کا جو چینج ہونا ہے نا اس وقت جو مچ پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں یہ ایک مثال ہے سب کے سب کہ کیا عادتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں؟ ہم غور کریں کہ عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کسی چیز کا غلبہ چاہیے برائی کو ختم کرنا ہے تو نیکی کا غلبہ چاہیے نیکی جتنی غالب ہوتی جائے گی برائی اتنی مغلوب ہوتی چلی جائے گی اور جتنا اچھا ماحول ہوگا الحمدللہ للہ رب العالمین اتنی تبدیلیاں انسان کے اندر رونما ہوتی ہیں اور عادتیں بدلتی چلی جاتی ہیں بہت برے لوگ جو ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر بہت اچھے لوگ بن گئے الحمدللہ للہ اقبال اس مدنی ماحول کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں وابستہ رکھے نگران شرا دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی جو سابقہ آدات ہیں اور اب جو موجودہ آدات ہیں اس کی تبدیلی کے جو واقعات ہیں ان میں سے کچھ ارشاد فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی میں سنت کی غلامی میں استقامت رسیف فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ سوال کا کچھ حصہ کا جواب میں بھی دوں گا مرضی آپ کے جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماخل میں آیا تو پچھلی عادتوں کے ساتھ ہی بندہ آتا میں نوٹ کر رہا تھا کہ میرا لباس بھی بدل نہیں پا رہا تھا میرا انداز بھی بدل پا رہا تھا اور میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائی پیچھے پڑتے تھے مدست و مدینہ بالغان کے لیے بلاتے تھے میں نہیں پہنچتا تھا اور اس طرح کی کئی چیزیں تھیں نوٹ, نوٹ کرنے کی کوئی خاص ایسی عادت تو تھی نہیں اس ٹائم پر لیکن اب اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میری وہ پرانی دوستوں کی گیدرنگ تھی گیدرنگ ہی عادت بناتی ہے یعنی کہ وہ مجھ میں جو کھیل کود یا دیگر فضولیات قسم کی جو عادتیں تھیں وہ عادتیں کیسے ختم ہوئی اس پر اگر میں غور کروں تو وہ عادتیں ختم تب ہوئی جب مجھے ایک فل فلیش میں نے اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کی صرف صحبت اختیار کرنے سے ہی عادت بدل جائے گی یہ ضروری نہیں ہے میں ان کے کاموں میں مصروف ہوا یعنی آپ کے با وقت وہی وقت تھا مثال دس سے گیارہ دس سے سارے گیارہ رات کا اب وہ دس سے سارے گیارہ کوئی ٹائم ہی نہیں کوئی کام ہی نہیں ہے اسلامی بھائیوں کے پاس یہ میں اسلامی بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہمارے زاوید اسلامی کے ذمہ دار ہیں یہ مدنی کام کرتے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مطلب آپ اس کو مصروف نہیں رکھ رہے اور وہ کسی اور ماحول سے آئے تو وہ بیٹھ آپ کے ساتھ کتنی دیر بیٹھیں گے ایک دن بیٹھیں گے دو دن بیٹھیں گے آپ ان کو ایکٹیویٹیز دیں ان کو مصروفیت دیں ان کو کوئی کام دیں تو وہ اٹومیٹیکلی ان سے توجہ اٹے گی مطلب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی باتیں سن رہے ہیں ایک دن دو دن مگر وہ دوبارہ ان کا ذہم ان کا ذہن جو ہے نا وہ اپنی عادتوں کی طرف جائے گا یار ادھر چلے جاتے ادھر چلے جاتے، ادھر چلے, جاتے، ادھر چلے جاتے۔ آپ ان کو پڑھنے پڑھانے میں دس دینے میں ادھر جانے میں ادھر جانے میں, ادھر جانے میں اس کو بلا لیں اس کو بلا لیں اس کو ذرا لے لیں آپ اس کو ذرا ترکیب میں رکھیے گا یا اس کو اپنے ساتھ لے کر گا یوں اگر آپ اس کو مصروف کرو گے تو وہاں سے گا تو میرے ساتھ ایسا کیا ہمارے بھائیوں نے تو آہستہ آہستہ آہستہ میری وہ گیدرنگ چھٹی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دعوت کے مدنی ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا اس کو کوئی دہرائی نہیں ہے اور پھر آہستہ آہستہ میری وہ عادتیں چھٹی کہ کیونکہ مجھے یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی مصروفیت ملی یعنی آتے ہی مجھے مدنی احتیاط کے وہ جو گلزار حبی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وارنہ تو فضان مدینہ کے لیے ہم ان دنوں مدنی چندہ کرتے تھے تھا بہت چکا علاقہ تھا گزارا بھی مسجد میں میرا زہری میرے ذہی حلقے میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا یوں سمجھے دعوت ہفتہ وار اجتماع میرے ذہلی حلقے میں ہوتا تھا تو وہ ویسے ہی ایک انداز ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا اتنا بڑا کام میرے حلقے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ویسے ہی آدمی کو دماغ کو بڑا کر دیتا ہے نا کہ مطلب یہ ہے مطلب میرے پاس اتنی بڑی اتنا بڑا کام ہے نا امیرت سنت اچھا امیر سنت جہاں رہتے تھے وہ بھی ہمارے دہلی ہلکا ہوتا تھا اللہ اللہ تو یہ سارا ہوتا تھا یہ ویسے آدمی کو مطلب کہ مورلی طور پر ایک مطلب کہ بش دیتا ہے نا اگر لینا والا ہو تو تو پھر ہم کو وہ منچ لگا دیا گیا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر عالمی مدی مرکز عالمی مدینہ مرکز بھی نہیں کہتے تھے فیضان مدینہ کے لیے اتنا چندہ یہاں جمع ہے فیضان مدینہ بارش ہو جو بھی ہو یہ سب چندہ کرو پیسے کرو میں کرتا تھا ना बाइक बाइक किधर होता था आप लोग इज्जमा में आरे होते थे और हम लोग वहां मतलब के चंदा करते थे आगे पीछे होकर बयान जब होता तब तो सब साइलेंट हो जाता था तो ये चीजें होती थी तो वो एक एक्टिविटीज मिल गई ना एक्टिविटीज मिल गई मसरूफियत मिल गई तो ये मसरूफियत की वजह से आप आने पीछे इस्लामिक भाईयों से दोस्तियां भी हो गई अच्छा फिर वो पूछ हो गई ना कन्वर्जेशन हो गई कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई पूछ हो गई भाई ان کے پاس جانا ہے تو مجھ سے پوچھیں گے ایک ریسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آپ کی پرانی گیدرنگ چھوڑواتی ہے آپ دیکھیں عموماً لوگ نہیں چھوڑتے پرانی گیدرنگ اور نہیں دعوت اسلامیہ کے مدی ماحول ان کیا کام ہو ہمارے سامنے شکایتیں تیاری ہے ہمارے اسلام میں بن نہیں پا رہے ہمیں بنانا ہے خام مال خود کچھ نہیں بنتا رو مٹیریل خود کچھ نہیں بنتا بنانے والی مشین ہونی چاہیے برحبا. ماشاء اچھا ایک آدر تو میں نے کہا تھا میں بھی جواب دوں گا اس کا آپ سے پوچھا نہیں جاتا ویسے ضروری تھوڑی ہے جی پوچھا جائے تو بندہ بات پوچھے بھی تو کی جا سکتی ہے رمضان ربی روز شریف کے مبارک ایام تھے اور بارہ مدری مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ پہلے دنوں کے اندر تو پی سی آر سجان تاجیو پی سی آر میں تبدیل ہو چکا تھا نگران شورا کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا شرط ملتا تھا تو نگرانی شرا نے کچھ انار جو ہے یہ اس کے دانے تناول فرمائے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس میں اگر کالا نمک ڈالا جائے تو اس کے لطف میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا اور پھر بعد میں یہ بھی بتایا کہ فروٹ کھانے کی عادت جو ہے یہ امیر آہل سنت کی ذات کا جب مجھے کرب ملا تو پہلے میں نے فروٹ کھانے کی عادت نہیں تھی اس کے بعد فروٹ کھانے کی عادت امیر سنت کے قریب ہونے کی بات پھل کھاتے ہیں اور ہمارے سامنے پھل کھاتے تھے تو ہم دیکھتے تو ہم یہ بات بتا تو پھل بطور دوا کھاتے تھے اگر نہیں وہ صحت کے لیے طاقت کے لیے اور مزید غذائیت کے لیے پھل کا استعمال بعضوں کا رغبت نہیں بھی ہو تب تبھی پھل کھانا پڑتا تھا تو یوں چیزیں جو ہے نا وہ پھر وہ پھل کھانے کی عادت پیدا ہوئی کہ نہیں یار یہ باہر کی چیزیں الٹی سیدھی کھا کر طبیعت خراب کرنے سے اچھا ہے کہ بندہ قدرتی چیز پھل کھائے اور توان آئی لوگ ملٹی وٹامنس اور طرح طرح کے ٹیبلٹس گولیاں کھاتے ہیں اگر وہ اپنی نارمل زندگی میں وہ شروع سے ہی اگر ڈاکٹر کے مشورے سے دودھ اور پھل کے عادی بنے دودھ پھل اور سبزی تین چیزوں کے عادی بنے انشاءاللہ تعالی ہمت اور طاقت رہے گی مرحبا. اچھا ایک اور سردیاں چونکہ میرے کو نہیں بولنا نہیں میں اپنے کوٹے کے مطابق چل رہا ہوں جی انشاءاللہ میں میں نے لکھا ہوا کیا کیا کرنا ہے یہ جیسے بھی سردیاں آنے والی ہیں موسم جو ہے یہ تبدیل ہو رہا ہے اور سردیوں کا کوئی پھل ہو اور آپ کو کہا جائے کہ پوچھا جائے کہ آپ کون سا پھل امیر اسنت کی بارگاہ میں پیش کرنا پسند کریں گے سردیوں کے موسم میں پھل مطلق ہے یہ ڈرائی ہو یا دوسرا فریش فروٹ ہو جو بھی آپ چاہیں ڈرائی فروٹ فریش فروٹ تو آپ کیا امیر اسنت کی بارگاہ میں پیش کرنا پسند کریں گے یار یہ امیر اسنت کو پیش تو تو کریں کوئی بھی ایسی چیز کھاؤ نا جو مجھے اچھی لگتی ہے میرا دل کرتا ہے پیر صاحب کے ساتھ کھانا اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. سمپل مطلق سا جواب ہے تو اپنا مقیت کریں مطلق کو مقیت کرنے کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی اس کو کم علمی قرار دیا گیا ہے جو چیز مطلق ہے اس کو مقیت نہیں کرنا چاہیے ایک جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہتا نظر اس بات کے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے یار میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کسی کو اگر وہ بیجا غصہ کرنے کی عادت ہے گالن گلوچ کر دینے کی عادت ہے یا سب کے سامنے بول پڑنے کی عادت ہے تو یہ جملہ کہتا ہے یار میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اچھی عادتوں سے مجبور ہے تو اچھا ہے اگر بری عادتوں سے مجبور ہے تو برا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں ابھی جو آپ نے فرمایا نا کہ مجھے اچھا میں باپا کے ساتھ جو ہے وہ آج سے چار یا پانچ سال پہلے مجھے یاد ہے کہ پرانا چینل نیچے تھا اس وقت آپ کے پاس ٹکا یا کوئی ایسی وہ آیا تھا تو اس وقت اتفاق سے میں اور اسد بھائی وغیرہ امیر سنت کے پاس تھے تو آپ وہاں چینل سے جو ہے وہ امیر سنت کے اس کمرے میں آئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اپنا میرے پاس آیا تھا اور آپ نے پیش کیا تو آپ نے بھی اور امیر سنت نے بھی جو بڑے و... بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیکھے ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ جب چیز کہیں سے آئے تو مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ عرصہ یہ دیکھے ہوئے بابا پر گزرا ہوا تو بیٹھ کر ساتھ کھانے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ایک مزہ آتا ہے عیسا پیر صاحب ہوتا ہے جو آیا ہے نا اچھا آیا ان کے سب کے میرا منا کون پوچھتا ہے یار اللہ اللہ تو پھر مل کر ہی کیوں نہ کھائے خوش ہوتے ہیں نا یہ تو میں پیر صاحب کے ساتھ جو کر رہا ہوں نا یا جو کیے ہیں اس سے مجھے خود لطف ہوتا ہے پیر صاحب کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے پیر صاحب بھی خوش ہوتے ہیں نا کہ یار ایک چیز مجھے یاد کیا ہوتا ہے آپ مجھے یاد کرو گے مجھے اچھا لگے گا میں آپ کو یاد کروں گا آپ کو اچھا لگے گا اور جب اس طرح کہ آپ بہت ہی ایک سڈنلی اور ایک آؤٹ آف وے جا کے جب آپ ایک اتنا اٹیم کرتے ہیں نا خوشیوں والا اٹیمپ کرتے ہیں اس سے جو دل میں خوشی ملتی ہے نا اور اس خوشی کے ساتھ جو دعائیں نکلتی ہیں نا وہ انسان کو کہیں کہیں نکال دیتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کریں ایسا نہیں ہر ایک کو ہر ایک کو ہر چیز میسر ہو ضروری لیکن جس کو اچھی چیز میسر ہے اس نعمت کی قدر کرے ٹھیک ہے جن کو گھر میں ماں باپ میسر ہیں وہ اس سے بہتر کا ماں باپ کے ساتھ کرے ایون کہ اگر بیوی بی بی بچے ہیں چلو ماں باپ نہیں ہیں تو اس سے اچھا کم بیوی بچوں کے ساتھ کرے بیوی بی دیکھے کہ شور کے ساتھ میں ایسا کام کریں یعنی یہ, یہ ایک ایسی ایسا ایک نیچر ہے کہ یار آپ کسی کے ساتھ اس طرح یہ چیز کریں گے نہیں یار یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی میں چاہ کیا زبردستی نہ کرے اچھا وہ اس کا دل نہیں کر رہا فار ایگزامپل دل نہیں کر رہا میں ایک, ایک چیز آپ کے پاس لے کر آیا لیکن آپ کو اس سے نزلہ ہے سخت نزلہ ہے میرا مجھے نہیں اندازہ تھا لیکن آپ آپ وہ چیز اوائڈ کرو گے نا کہ مجھے سخت مزلہ ہے اچھا بخار کی کیفیت ہے نہیں ہے تو اب میں نے آپ کے پاس وہ چیز لا کے رکھی تو اب اس کو اوائڈ کریں گے ڈیفینے اب نہیں کھائیں گے یا اگر کھائیں گے تو کوئی کا چک لے گا میں بولو یار اتنا شوق سے لایا تھا اتنی محبت سے لایا تھا مجھے تھا کہ بس میں لے کر آؤں میں اپنی چینل پر بھی سناتا کہ اگلی کو خوشی ہوتی ہے تم دیکھ ہی نہیں رہے ہو سنی نہیں رہے ہو یہ تو اب یہ چیزوں کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا یہ تو مطلب وہ بولے گا یار نہیں لاتے اچھا تھا تمہاری مہربانی تھی آ کر ویسے صدمے دے رہی تم نے دکھ دے دیا یہ نہیں ہوتا مداخلے کے وہ مزاج اور انداز اس کو تھوڑا بہت دیکھ دکھا کر ہر ایک کو مجھے بھی پتا ہوگا کہ یار سلمان بھائی کو یہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے میں نے آپ کے ساتھ بھی کھانا کھانے کی سادت حاصل کی ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ آپ کو کیا کیا کن کن چیزوں میں آپ کو رغبت آ جاتی ہے تو اب مجھے اندازہ ہوگا آپ کو ان چیزوں میں رغبت آ جاتے وہ چیز میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو خوشی ہوگی تو اگر یہ دوسروں میں خوشی میں نے تو ایک بات محسوس کی ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں واحد اگر واحد آپ خوش رہنا خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش رکھنا سیکھ لیں اللہ سلحان اللہ, اکبر سبحان اللہ،, سبحان اللہ، مدینہ مدینہ یہ مدینہ نہ ڈھونڈے کہ مجھے خوش رکھے کوئی جی لوگ یہ کہتے ہیں مجھے لوگ خوش رکھے آپ لوگوں کو خوش رکھے اور لوگ آپ کو خوش رکھے اس سے بے نیاز ہو جائیں اللہ اکبر یہ, یہ وسط آ جائے نا اللہ نے رحمت سے مدینہ مد یعنی میں ان کو خوش کر کے نکل جاؤں نا میرے کو مزہ آ جانا چاہیے کیا بس ختم اب یہ مجھے خوش کرے گا تب ہی مجھے خوشی ہوگا ہمارے کیا ہوتا ہے ادراب اللہ میں وہ خوش کروں اب جب تک آپ مجھے خوش نہیں کرو گے تو مجھے لگے گا کہ میں نے خوش کر کے خالی ایسے, ایسے خود کر دیا دی. آپ کو ضائع کر دیا یہ نہیں جیسے میں نے وہ خوش کیا نا مجھے خوشی ہو جانی چاہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے خوشی ہو جانی چاہیے یعنی آپ میرے لیے کیسی اے ٹی ایم مشین ہو کیوں میں آپ کے لیے ایک مطلب کسی بھی چیز خوشی کی وہ کارڈ ڈالوں تو آپ کی طرف سے جو نکلے گا نا وہ میرے لیے راحت نکلے گی आشا, خوشی دی راحت لی چلے گا اب راحت مل کے ختم ہو اب اور کیا لینا ہے جی یہ لگے ہاتھوں اسی پر میں وہ بات کر دوں اور ہمارا وہ فارمیلی پورا ہو جائے گا کہ ایک دعوت اسلامی کا تنظیمی ذمہ دار یہ اپنے ماتحتی کو کس طرح سے خوش کرے ماتحتوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ کارکردگی ان کی اچھی ہوگی مدنی کام میں ترقی ہوگی مدنی میں ترقی ہوگی تو نگران خوش ہو جائے گا تو یہ نگران کس طرح سے اپنے ماتحتوں کو خوش رکھ سکتا ہے کیونکہ نگران کا کام تو یہی ہوتا ہے ہاں بھئی یہ یہ ہدف تھا یہ کام کیا نہیں کیا اتنے مدنی قافلے میں لے کے جانے تھے آپ نے اتنے سفر نہیں کروائے ہفتہ وار میں بڑھ نہیں رہی کم ہو رہی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں چوک درد یعنی پوچھ گچھ جب ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ نہیں جو ہے وہ پیار محبت بنا محبت عبال محبت عبال محبت عبال محبت کی رہ تو کم ہی اس کو کمزوری نقص... نا... نظر آئے گی نگران کو کہ جبکہ وہ خود ہر جگہ کام ہے اول کھڑا ہے جب وہ ہر جگہ پر وہ اول فرد ہے نا تو ان شاء اس کو کمزوری کم ہی نظر آئے گی کیونکہ وہاں پر اس کے ساتھ اسلام ہے کھڑے ہوں گے دوسرا وہ جب بھی بات کرے حوصلہ افزائی کے ساتھ کرے واہ. نہ ڈانٹے نہ جھاڑے اور جہاں اچھی چیز ہو وہاں باقاعدہ تحفہ دے انعام دے اور ان کو خوش کرے تو اسلامی بائز کے قریب آئیں گے جتنے اسلام آپ کے قریب آئیں گے اسی قدر دعوت اسلامی کے متنی کام میں برکت آئے گی ڈانٹنے جھاڑنے سے کام بن جاتا ہے کبھی کبھی نہ نہ کبھی ماتحت کو جھاڑ دیا ڈانٹ دیا،, دیا تھوڑا غصہ دکھا دیا نہ پھر وہ کام ہو جاتا تو جن کام دا دا وقتی طور پر وہ منہ مٹھ خراب کر کر ہو تو جائے گا لیکن اس کے بعد وہ کام کا رہے گا نہیں نہ کریں مرحبا کال شامل کرتے ہیں جی تین کالز ایک ساتھ لیں گے اور ان کے تینوں کے جواب مہروز بھائی نگران شروع سے لیں گے انشاءاللہ جی جواب تو جب آپ نہیں دینا آپ لیں گے نا جواب جی تین کالز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ الحمدللہ جب بھی آپ سلسلے میں روتے ہیں تو سلسلہ پورا ایموشنل ہو جاتا ہے اور ویسے ہمارے سلمان بھائی اور محروز بھائی کے اندر عادت ہے کہ تھوڑا ایک ہنسی کا ماحول کر دیتے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے امین جواب لے لیں اگلی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد جاوید اشرفی ہند گجرات پالیتانہ صرف کر رہا ہوں الحمدللہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور الحمدللہ آج کا سلسلہ جو لبیک ہے وہ بھی بہت ہی پیارا ہے اور الحمدللہ ہم ویسے تو ہر مبلک کے ساتھ ہیں پر اس سلسلے میں خصوصاً نگران شورا کے ساتھ ہیں الحمدللہ کیونکہ ہمارے سلمان بھائی اور مہروز بھائی وہ مدنی بلیک میل نگرانی شورا کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نگرانے شعرا اپنے کو اکیلے نہ سمجھے بلکہ ہم عوام بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں الحمدللہ اور سب مبلک کے ساتھ ہیں آپ کبھی اس سلسلے میں جنید بھائی کو بھی جنید شیخ کو بھی انشاءاللہ لانے کی خوشی کریں دیکھا آپ نے تو ایسا کوئی ریسپانس دیا خوشی داخل کر دیکھیں دی شروع کا چہرہ بھی دیکھیں ابھی اور ابھی الفاظ بھی دیکھیں کیا مدبی بلیک میل یہ کیا اس مدری ہے آپ کا بھی دکھایا کہیں ٹیوب لائٹ جل گئی کہیں ٹیوب لائٹ بند ہو گئی جی. اگلی گول السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ و اللہ وبرکاتہ شورا کی بارگاہ میں ہے یہ جو عادتیں ہیں کیا ان کو مزاج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مزاج میں شامل ہیں کہ کہتے ہیں کہ مزاج چینج نہیں ہوتا ہیبٹس نیور چینج لائک اس کو آپ اس طرح لے لیں تو نگرانی شورا ہم اپنی عادتیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں دعوت اسلامی ایک مدنی ماحول ہے لیکن اس میں بھی جب ہم آتے ہیں تو کئی معاملات میں ہم تقوی پرہیزگاری نہیں حاصل کر پاتے جس میں بولنا ہے دیکھنا ہے سننا ہے یا آپ کی وہ عادتیں جن سے شاید گھر والے بھی پریشان ہوں تو پڑوسی وغیرہ بھی مل ہیں تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں بارگاہر ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو کیسے شریعت کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں مجھے اس معاملے میں جو تجربہ ہے وہ سوبت ہے مطلب اگر میں اپنی ماضی کی عادتوں اور مزاج پر غور کرتا ہوں تو اور اس کو ابھی کل پرسوں کی باتیں میں ایسے ہی, ایسے ہی سوچ رہا تھا چلتے پھرتے کہ یہ چیز میرے طبیعت میں تھی نہیں میں ایسا کرتا نہیں تھا لیکن امیل سنت کو دیکھ دیکھ کر میرے یادت ہو گئی ہے یہ بالکل بہت ہی انتہائی پرسنل فیلنگ میں آج آنر شیئر کر رہا ہوں انتہائی پرسنل فیلنگ ہے یہ کل پرسوں کی بات ہے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ جو میں ایک کام کر رہا تھا میں کہا یہ میری طبیعت پہ نہیں آئی ہے اس طرح آنا میری طبیعت پہ نہیں ہے اس طرح, طرح بیٹھنا مطلب طبیعت سے مراد میں ایک تھوڑا ماضی کی طرف لے کے جا رہا ہوں لیکن جب ایک ایسی آئکن پرسنالٹی کے ساتھ اور ایسی بہترین پرسنالٹی کے ساتھ جب ایک بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے یعنی نہ میرے کھانے کی وہ عادت تھی نہ میرے سوچنے کی وہ عادت تھی نہ میری وہ مطلب میری نیچر سے بالکل چیزیں تھی نہیں نہ مزاج میں کسی چیز میں نہیں تھی بعض ہوتی ہیں مزاج وہ برت ہوتی ہیں اور بہت ہی مطلب ہارڈلی ایک نیچر بنتی ہیں ڈیفینےٹلی کہ اس وہ ایک اپنی جگہ پر جمی رہتی ہیں اور اس میں بھی کمی ویشی کا بعدوں کا دمکان رہتا بھی ہے نہیں بھی رہتا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ عادتیں جو صحبت کی وجہ سے یا ایک ایسے کلچر کی وجہ سے آپ کی بن گئی ہوتی ہیں وہ جب ایک نئے کلچر کی طرف جاتے ہیں مثال کرتے لوگوں کی عادتیں تھوکنے کی عادتیں تھکتے تھوک, رہتے ہیں روڈ پہ چلتے رہتے ہیں تھکتے رہتے تھوکتے رہتے ہیں اب یہ تھکنے کی جو عادت لوگوں کی ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کی عادتیں تھکنے کی نہیں ہوتی کچرا روڈ پہ پھینکنے کی نہیں ہوتی آہستہ آہستہ ان کا وہ مزاج بدل جاتا ہے کیونکہ ایک عام جو جس نیشن میں جاتا ہے وہ نیشن میں اپنا مزاج ڈال لیتا ہے تو یوں مطلب کہ یہ کہ اچھوں کی صحبت مل جائے نیکوں کی صحبت مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے جس جذبے ایک زمین ہوتی ہے جس پر لاکھ پانی ڈال دو وہ زمین جذب بھی نہیں کرتی بلکہ پھسلن ہو چکنا ہو جاتا ہے زمین ہی چکنی ہو جاتی ہے اگلا پاؤں رکھے گا تو بھی گرے گا اور با زمینیں ہوتی ہیں جو جز کرتی ہیں اگر اس زمین کے اندر اللہ کی رہما سے کوئی خاصیت یا خصوصیت ہے تو اس کے اندر جب یہ جذب گی تو اچھی عادتوں کی فصلیں نکلیں گی اور اگر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اگر اس کی طبیعت نہیں گندگی ہے تو اگر بارش کا پانی گندگی پر گرتا ہے نہ تو بدبو بڑھاتا ہے اور بارش کا پانی اگر پھولوں پہ گرتا تو بڑاتا ہے تو خوشبو بڑھاتا ہے بارش اللہ اللہ کا اللہ پانی تو بارش کا پانی کیا ہے بات، کیا مائے بات مبارکہ مرحبا تو امیر سنت کی کون سی ایسی خلوت کی عادتیں ہیں جو ابھی آپ کا زمانہ کوشش چل رہا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں اور ابھی یعنی اس پر کما کو عمل ہو نہیں سکا آپ چاہتے اپنانا جی میں تو ہر عادت چاہتا ہوں اپنانا ان کی ان کے اندر جو ہے نا سنت کے اندر تقوی بہت زیادہ ہے یہ بتا دو تقوی ہے مگر تقوی کا حیضہ نہیں ہے وہ ہم تقوے کا اختیار کرتے ہیں تقوی کے حیدے میں ابتلا ہو جاتی کیا ہے کیا میں عرض کرتا ہوں یعنی آپ اکیلے میں جیسے ابھی ہم وف کی جگہ پر ہیں اکیلے میں اور فور ایگزامپل کہ آپ واٹس اپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے پیغام عیادت تعزیت یہ سب کر رہے ہیں آپ تو جیسے ہم آ گئے، میں آ گیا تو اب بات کر رہی ہے نا تو نارملی آگے پیچھے سے روشنی آ رہی ہوتی ہے تو نہ بتی چلائیں گے نہ پنکھا چلائیں گے تو اندھیرے میں رہیں گے کیونکہ وف کی لائٹ ہے یہ تکوا حالانکہ عرف اس پر موجود ہے کہ بھائی اگر ایک شخص ہے تو پنکھا بھی چلا سکتا ہے بتی بھی چلا سکتا ہے اور وہاں ہے تو نارملی یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو وحشت ہو رہی ہے میں آیا مجھے وحشت ہو رہی ہے اندھیرے کی وجہ سے عادت عادت کے اوپر ہوتا ہے اور میں گرمی بھی ہو رہی ہے اگر میں پنکھا چلا دوں اور بتی دوں تو مجھے منع بھی نہیں کریں گے वा. بات سمجھ رہے ہیں معتدل طبیعت کیا بات یہ نہ یہ علما کی شان ہوتی ہے یہ جو جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں یہ یہ اس چیز میں غلو کر جاتے ہیں یا تو اس طرف یوں ہو یا اس طرف لیکن جو عالم ہوگا نا تقوے والا اور علماء آخرت میں ان کا شمار ہوگا کیا بات؟ وہ غلو نہیں کریں گے وہ مطلب کہ وہ معتدل رہیں گے وہ حرام کو حرام تک ہی رکھیں گے حلال کو حلال تک رکھیں گے جائز کو جائز تک رکھیں گے ناجائز کو ناجائز تک رکھیں گے اور وہ اس کے اندر ہی چلتے رہیں گے تو یہ چیزیں جو امیر سنت میں تو پچھلے دنوں میں نے اکبر بھائی کو بھی کہا تھا کہ مجھے امیر سنت کو یہ دیکھ دیکھ کر مجھے عمر بن ابوالعزیز یاد آتے ہیں ربیع بالکل میں کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح مطلب کہ اپنے امور خلافت یعنی وف کی چیزوں کا جس طرح اہتمام کرتے تھے اپنی ذات کے اوپر چراغی سے کوئی ایک شخص آیا اور اس نے ان سے آپ امور خلافت پر اور اس پر کلام فرما رہے تھے تو وہ جواب پر جواب دیے چلے جا رہا تھا وہ نمائندہ جو حاضر ہوا تھا جب بات پوری ہو گئی سید احمد بن ردی اللہ تعالی عنہ نے ریاست اور مملکت کے معاملے میں اب ایک نہیں ایک چیز ہوتی ہے حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کیسے ٹھیک ہے اے آتا ہے بزرگوں کے بعد جیسے اس نے آپ کی طبیعت پوچھنا چاہیے آپ نے چراغ بجھا کر اپنا ذاتی چراغ لیا جو ایک بڑی ہلکی روشنی والا تھا تو پھر اس کو جواب دینے شروع کر دیے اس میں اس کو کیا تھا, تھا ریاست کا تھا تو وہ میرے نزدیک اس کا وہ محل تھا کہ وہ جلے لیکن جب تم نے مجھ سے میرے حالات اور احوال لینا شروع کر دیے تو اب یہ چونکہ میری ذات سے متعلق تھا جیسے مسلمانوں کے بیت المال کا چار کیوں جلتا میں نے اپنا ذاتی چراغ جلا لیا پرسنل لائٹ لی ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ایک ہوتا ہے وف کی لائٹ ایک ہوتا ہے پرسنل لائٹ نہیں یہ تقویٰ کہیں گے نا مطلب کہ عرف اور عادت تو کئی جگہوں پر ایگزٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں اتنا تو مطلب کہ ہے اتنا تو ہے اگر آپ اتنی دیر تک ایسے ادارے میں رہ رہے ہیں کہ جن میں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے تو وہاں آپ کو موبائل چارج کرنے کا اجازت مل رہی ہوتی ہے لیکن ایک عام آدمی اگر رک جائے تو اس کو چارج کرنے کی اجازت نہیں ملتی تو ایک وف کے چیزوں میں عرف اور عادت کا ایک بڑا اس میں ہے کیونکہ وف کے دو احکام واضح ہیں وف کے احکام میں دو چیزیں بڑی سراحت کے ساتھ مطلب بڑے واضح ہیں یا تو یہ سرحیح حکم ہوگا یا عرف اور عادت یہ وف کے لیے بہت یہ دو چیزیں مین ہوتی ہیں کہ وف کا اگر احکام نکالنے تو یا تو اس میں کہیں سراحت پائی جائے گی کہ واضح تو اس کا حکم موجود ہوگا وقف کے کی اداری کیا ہوتے ہیں وقف جیسے لوگوں کے چندوں سے جو چلتے ہیں چندہ لیا چلا جاتا ہے اللہ کے لیے ایک چیز وقف ہو جاتی ہے مسجد ہے مدرسہ ہے جامعہ ہے سرداوت اسلامی کے بھی ایسے کئی شعبے ہیں تو صرف یہ ٹو وے سوئچ کیا ہوتا ہے پچھلے دنوں میں آپ کے دفتر کا کام چل رہا تھا یہ یعنی پہلے کبھی یہ سنا نہیں ہے یہ باپا کیا ہے ٹو سوئچ مطلب یہ کہ اگر آپ چڑھ رہے ہیں اب اوپر اندھیرا ہے ہمیں اب اسلامی بھائیوں کو ان کے ان کے اپنے گھروں کی زینے کی مثال دیتا ہوں نا کہ اب آپ بلڈنگ میں داخل ہوئے اوپر اندھیرا ہے تو نیچے سے ایک بٹن آن کیا تو لائٹ جل گئی اب اسی کا ایک کنیکشن جو ہے نا دو تاروں کے ساتھ وہ اوپر ایک جہاں آپ کی منزل پوری ہو جائے گی جہاں پہنچنا وہاں ایک بٹن لگا ہوا ہے وہاں جا کر آپ اس کو بٹن کو اوپر نیچے جو بھی کریں تو لائٹ بند ہو جائے گی تو یہ ٹو ویچ آپ اپنے دفتر میں بھی اپنے پاس لگوا رہے ہیں وہ کیوں لگوا نہیں لے گئے جب آفس میں داخل ہو تو لائٹ جلا لی جائے تاکہ اندھیرے میں کوئی ایسی چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو نا ٹھیک ہے کیا آدمی پھر اچھا پھر وہ جلالی, تو چلو ہے تو پھر وہ ادھر اندر جا کر بیٹھے تو اب وہ اس کی حاجت نہیں ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے پھر ایک سستی سستی کی وجہ سے بھی لائٹ ہو سکتا ہے نا تو آدمی کے پاس بٹن ہو تو جیسے مسا تو میں بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے ضروری ہے اب پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے اذان ہو گئی فیضان مدینہ میں اب جب اذان ہوگی تو ازان کا جواب دینے کے لیے روشنی کی حاجت ہی نہیں ہے अल्ला अल्ला بلکہ انشاءاللہ شاء اذان کا جواب دے دیں گے تو قبر میں روشنی ہوگی تو اس وقت آپ کے پاس بٹن ہوگا تو بٹن بند کر دیں لائٹ آف ہو جائے گی پھر آپ اذان کا جواب دے دیں اس کو تقوی پر ہی معمول کریں لیکن پھر بھی یہ تقوی ایسا ہے کہ جو مطلب آپ کو کیونکہ جب وف کے ادارے میں کام کر رہے ہیں نا تو آپ کے لیے فی دین ہونا یہ ناگزیر ہے ورنہ مطلب کہ جو آدمی شر کو پہچانتا نہیں ہے وہ شر سے بچے گا کیسے اور خود کو دوسروں کو دوسروں کو اپنے شر سے بچائے گا کیسے میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہوں جب آج آپ بھی ذمہ داران یا جو بھی ہمارے ذمہ داران نے میں نے امیر سمندر کو دیکھا تو اپنے اندر عادت اختیار کی لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اپنے اندر عادت اختیار کریں گے نا جب ذمہ دار اور بڑا اسلامی بھائی اپنے ماتحتوں کے سامنے ہی چیزوں کو ضائع کرتا ہوا نظر آئے گا ہم تو امیر سنوں کو پلیٹ دوتے ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں ہم تو امیر سنوں کو ہڈیاں دوتے ہوئے پی... پی... مطلب دیکھتے ہیں کیا کہ مطلب زیادہ ہڈیاں جمع ہو جائیں تو باقاعدہ کبھی باقا باقا کبھی گرم پانی کا اہتمام یعنی ہڈیاں بھی ہڈیوں میں چکناٹ بھی ہے تو ہم میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ گرم پانی کا اہتمام کیا جاتا ہے گرم پانی آتا ہے گرم پانی سے وہ ہڈیوں کو آپ اس کی چکناہٹ کو صاف کرتے ہیں کہ اس کی چکناٹ بھی تو غذائیت گزائی. ہے نا نہ ہو پھر اس کو پھر وہ ہڈیاں دھوتے ہیں ہڈیوں کو بھی چوچتے ہیں کہ اس کے اندر پانی لگ کے نہ نکل جائے پھر وہ ہڈیاں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پانی پیا جاتا ہے تو یہ چیزیں عوام کے سامنے آپ نہیں کرتے کوئی کئی دفعہ لیکن اکیلے میں کرتے ہیں یا ہم جیسے آپس لوگ ہوتے تو ضائع نہ ہو یہ کیا مبارک ایک بات ہے یہاں پہ امیر کو تذکرہ کیا وہ آپ نے اپنی جگہ اب ایک جنرل سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے پلیٹ صاف کرنا اتنا پوچ پوچ کے جو سالن نکالنا چاول کہہ کے دانہ اٹھانا پانی کہہ کے کترا پینا اتنی بھی کنجوسی کیا ہے یہ کنجوسی نہیں ہے اللہ یہ کنجوسی نہیں ہے یہ تو مطلب کہ بڑی ہی اعلی درجے کی اچھی عادت ہے اور یہ کنجوسی اس کو کہتے چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا انسان کی طبیعت میں آتا ہے کہ چیز ضائع ہوتی ہے نا تو وہ اس کو چپتی ہے ایک دانہ بھی ضائع کیوں وہ بھی تو رسک ہے نا یار چاول جانا بھی تو کے ضائع نہیں ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے جی مدنی کسوٹی شامل کرتے ہیں چار بجنے والے ہیں آج تو گفتگو چلی اور اس مرو کو ایسا مطلب دیا ہے جی پندرہ آپ کے پاس ہیں کوئی چھ سات میرے پاس بھی ہیں جی تم آپ کو موقع دیتا نہیں ہے کوئی آپ موقع نکال لے تو اس بے چاروں تو موقع ملے گا سے نکالے گا موقع ملے گا مدنی کسوٹی کی طرف ہیں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے بڑا زبردست سیگمنٹ ہے معلوماتی سیگمنٹ ہے گیارہ uh, سوال ہیں اور بارہویں پر جواب ہوگا نگران شورا کا جی حضور لگائیں بھی گھڑی لگائیں بہت جلدی گھڑی لگا سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا کبھی کے دن بڑے کبھی جی ٹھیک ہے آج کل کیا چل رہا ہے جی پتا چلا تھا پچھلے دنوں دن اور رات ایک ہی وقت میں ہوگا اس وقت تیئیس کی دن اور رات ایک ہی وقت میں اور وقت پورا ہو رہا ہے مرد ہیں مرد ہیں اکبر بھائی بتائیں مرد ہیں لا لا مقام جی اکبر بھائی بتائے جی مقام لا, لا لا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مدنی کسوٹی کی تھی آپ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں دوسری طرف آئیے کیا محروز بھائی آپ نے ہند دیا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہ یہ مدنی کی سوٹی کریں گے کبھی ہم کوئی شیخ شے سے اللہ کے انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہو ایک سوال کریں ایک سوال کر لیتا ہے نہیں ٹھیک ہے سوال ویلڈ ہے کیا اس شیخ کو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہے براہ راست لا تیروں لا ہو گیا اچھا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے آپ صحیح سے ہی بتائیے گا اس میں کتنے سوال ہیں اس میں کتنے سوال ہیں بھئی دیکھیں یہ تو سوال کرنے والے ابھی پوچھنے تو نہیں پوچھنے تو نہیں یہ ایک سوال ہے یا دو سوال کا ایک سوال گھڑی روکے وغیرہ سوال پوچھیں گے تو کیسے کام سے رہے گا ایسا تو نہیں نہ کرے بارے اللہ پوچھنے جی وہ چھ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے اس وقت بالکل دیکھی جا سکتی ہے نعم آنکھوں سے دی سکتے ہیں چار سوال ہو گئے سنوانے جی ایسا میں دل کی بھی تو آنکھیں ہوتی آپ دیکھیں کس نے مانا کیا وہ <laughs> <laughs> شے جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے وہ بابل مدینہ میں دیکھا جا سکتا ہے کو کراچی بالکل چلو اچھا اس میں بھی دو سوال بن سکتے تھے مہروز بھائی لیکن ایک ہی سوال کی شفقت اس شے کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اس شے کو اپنے فیضان مدینہ میں دیکھا جا سکتا ہے بالکل بالکل دیکھا جا سکتا ہے ایریا تو فکس ہوا اب شیر ڈھونڈو کون سی ہے نہیں دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا میں اس کا جواب دیا اب یہ ایریا فکس جو کر رہے ہیں یہ آپ خود کر رہے ہیں ہاں ہم نے آپ کے سوال کا جواب دیا فضان مدینہ میں دیکھا جا سکتا ہے دوسری جگہوں کی نفی نہیں کی ہم نے یہ ہو گیا جواب لیکن نے نے وہ بھی بتا دیا وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ جواب ہو گیا وہ تو ہے دارا وسیع کر دیا وہ روایت میں من سما تھا نجاز و چپرو سے نجات جی ساتواں سوال ساتواں سوال ہے جی اچھا ویسے ہے لیکن ساتواں مان لیتے اس شے کو کیا امیر ہے ڈس سننے سے کوئی نسبت ہے نام نام آٹھ ہو گئے سوال کریں گے آٹھواں سوال ہو گئے نا آٹھواں سوال کروں گا نسبت بھی کہی جا سکتی ہے ویسے جا سکتی ہے <سطح> نہیں کہی جا سکتی بتائیے بعد میں بتا دوں اچھا کیا پوچھ رہے تھے آپ سے نسبت اس کو کہی جا سکتی ہے اچھا ہے کہ نسبت آپ سے بھی کی جا سکتی تو مجھ سے کی جا سکتی تو آپ سے بھی کی جا سکتی ہے نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتی آپ سے نہیں ہو سکتے کسی بھی رکنے شروعات مرضی آپ یہ بھائی مجھے یاد نہیں اچھا اس شے کا تعلق پڑھنے سے ہے مطلب سوال تھوڑا تھوڑا واضح ہو جائے نا تھوڑا جی صحیح ہے نام کر دیا ہم نے سلمان بھائی آگے تحریر پڑھنے سے تعلق ہے اس کا تحریک ہے نا وہی نا ہاں جی ہاں جی تحریر ہے اچھا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے مدنی کسوٹی میں آپ نام بتا دیں تو کچھ خوشی ہوگی ہمیں آپ نے نام بتا دیا کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہوں بالفذ اگر آپ نام نہیں بتا پائے دیکھو میں نام بتاؤں گا تو پھر بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہونا چاہیے جب میں بتا رہا ہوں اگر آپ نہ بتا سکے تو میں میں اگر کامیاب ہو گیا تو یقیناً وہ خوشی ہوگی جی جی یہ تو وہ نا وہ کول والا بےچارا آپ دیکھے نا خوشی ہوگی اور اگر میں <coughs> کامیاب نہیں ہوتا تو آپ ایسی کسوٹی لے کر آئے کہ میں پہنچ نہیں سکا تبھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے ہم خوش نہیں ہوں تو پھر ایسا کام کیوں کر کرتے جس میں آپ کو خوشی نہ ہوتی ہو وہ ہے جی آپ جلدی جلدی پہنچ جائیں سوال کرے چلے آپ کو موبائل فون کی تو اجازت نہیں کیا پتا بیچ میں ہی پہنچ جائے موبائل فون کی تو کوئی کیسے پہنچے گا یہ تو نہیں بات ہے جی امیروں کا کوئی رسالا ہے یہ سوال کر رہا ہوں جی نام سوچ رہے ہاں جی مجھے تو نام ہی لگتا ہے جی چالوں کا ہاں جی ہاں جی رسالہ ہے رسالہ کوئی ایسا مکتوب جو آپ نے ہمارے نام لکھا ہو مکتوب تو نہیں ہے مکتوب نہیں نہیں دسواں سوال ہو گیا لا مکتوب یہ وہ جو ہے نا شاید نگرانی شورا آپ کے اس کی وجہ سے ادھر جا رہے ہوں گے میں اس سے اتفاق میں اس سے اتفاق نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ شاید اس طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا نا نگرانی شورا سے بھی نہیں ہے تو مجھے بس ثابت میں نے کرنی ہے نا جی تو وہ اس طرف چلے جدھر مرضی جائیں پلیس جی آپ کا رسالا ہے یہ رسالے کا نام لینا ہے نا سمپل سیوا دی ہے رسالے کا نام بتانا ہے ایک سوال بھی باقی ہے عقیقے کے بارے میں متنی پوری نہیں یہ تو نہیں ہے عقیقے سے متعلق رسالہ ہے یہ وہی آپ کو آپ کے دو سوال ضائع کروا دیے نہیں وہ نہیں یہ تو آپ بعد میں بات کریں گے نا جی اس میں تو عقیقے کے بارے میں سوال جواب والا رسالہ نہیں ہے نہیں چلے بارہ ہو گئے نام بتانا آپ نے گیارہ سوال ہو گئے نام بتانا ہے رسالہ ہے کیا آپ نے اور رسالہ ہے امیر سنت کا اشارہ نے دیا تھا کہ اس سے کسی سور نسب آپ کروا سکتے ہیں وہ تو دیکھو جواب کے بعد ہی طے ہوگا نا اکبر بھائی تو اس پر دکھتا ہم لوگ نہیں یہ بھی نہیں کر رہے آپ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا نسبت ہے مجھے بھی نہیں جو ہے یہ تو آپ کنفیوز نہ ہو آئی ہو تو نہمرد بیان کرتا رہو میں تو ایک بات کہوں گا آپ نے اپنے مطلب پہنچنا ہے تو وہ ایک اشارہ جو ہے نا وہ انسان کی ڈائریکشن بدلتا ہے نا تو آپ نہ لیں اشارہ جی ایسا ہے آپ آپ جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں نہیں میں جھوٹ بھی نہیں بول رہا میں غلط فیملی ہو سکتی ہے ان کو جی آر ٹیم بتائیں جی رسالے کا نام ہاں جی صلی اللہ تو کئی لگے گا تھوڑے آپ سلمان بھائی کو نہیں دیکھیں مجھے دیکھ لیں جتنے رسالے امیر اتنے رسالے سیدھی طرف والوں کو دیکھیں آپ اچھا جی آپ کو دیکھ کے بھی كچھ نہیں آیا سیدھی طرف کہاں سے آپ کی شروع ہوتی بتانا ہی پڑے گا نام بتا رہے ہیں آپ كیا كر رہے ہیں نام ہی بتاؤں گا اور میں سدھرنا چاہتا ہوں اچھا اس کو آپ سے کیسے نسبت ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں یہ نسبت کی بنا پر کہہ رہے ہیں نا آپ کیسے نسبت ہے میری ہاتھ سے یہی صدا ہے اللہ اب جیسی نسبت آپ نے رسالے میں بنائی ہے نا ایسی نسبت ہم کہیں پہ بھی بنا دیں گے یہ سورتی ہو گیا چلو بتائیں نہیں نام نہیں آیا امام حسین کی کرامات امام حسین آپ سے نسبت اس کو اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ عالم بدی مرکز سدار دنیا میں جب یہ رسالہ شایہ ہو کے تھا تو آپ نے یہاں مدری مرکز میں اس کو بیان فرمایا تھا سب سے پہلے اس کو تو نہیں کہ تباہ کاریاں وہ سب سے پہلے میں نے بیان کیا یہ بھی تو کیا تھا نا جی یہ تو گیبت کی تباہ کاریاں پاپا نے مجھے پہلے بھیجا تھا میں نے پہلے اس کو بیان کیا تھا ایسے تو کئی مان آتے جو پہلے میں نے بیان نسبت تو مجھے سنت نے مجھے بھیجا تھا نسبت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چلے میری غلطی ہے میرے ذہن میں یہ نام آیا تھا امام حسین کی کرامات یا اطرام مسلم جو کلبا پانا ہے لیکن وہ میں آپ کی وہ ڈائریکشن ڈیفینیٹلی وہ اس کو لے کر چل رہا تھا لیکن چلو اچھا رسالا ہے ماشاءاللہ امام حسین کی ففٹی ففٹی پہ بیان کرتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے لیے وہ ہمارا ہے ماشاء اللہ اس میں ولادت ب کرامت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھا گھورے نے گورے نے بد لگام کو آگ میں ڈال دیا گستاخ حسین پیاسا مرا نیزے پر سر اقدس کی تلاوت یزید کی عبرت ناک موت آشورے کے فضائل سارا سال آنکھیں دکھے نہ بیماروں اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے ماشاءاللہ اس رسالے میں اسے مقتط المدینہ سے طلب فرمائے ان شاء شامل کریں دی. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ساجد تاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ایک ذمہ دار کو مدنی کام کرنے کے لیے کیسی عادات کا حامل ہونا چاہیے کہ مدنی کام میں بہتری آئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی تفصیل ہے چند جملوں میں یہ ہے کہ ان عادتوں سے بچے جس سے لوگ کراہت کریں مکرو جانے لوگوں کو اس سے نفرت ہو ان سے بچیے تنفیر عوام کا جو باعث بنتی ہو بالکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی عام پائی جانے والی عادت بعض افراد میں ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم ملا کے تو بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح بیجا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں اٹھانا کیسا ان کا وبال اس سلسلے میں تھوڑی اصلاح چاہوں گا اس کو ہماری شریعت نے پسند نہیں کیا قسم اس طرح لیتے رہنے کو یہ عادت نکال دینی چاہیے بہت ہی ریئر کیس کے اندر جب قسم کی نوبت آئے کہ بھائی قسم لے کر آپ اپنے آپ کی کوئی خلاصی کروائیں گے تو ایسی صورتیں بعض سورتے ہیں جس میں قسم کا ہونا واقعی ضروری ہو جاتا ہے مگر جنرلی طور پر قسم کی عادت نکال دینی چاہیے اس کے اس کی اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے اگلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم تو السلام و اللہ وبرکاتہ مذر قادری جمال مصطفی علاقہ مرکز لولیا لاہور سے عرض ہے نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت غصہ میں سیریس رہنا پر وہ اس وقت ناراض نہیں ہوتے ایک موڑ ہوتا ہے کسی کی عادت ہوتی ہے ہر وقت مسکرانا کون سی عادت اپنا لینی چاہیے جس کا دنیا اور آفیت میں فائدہ ہو یہ تو موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے بعض اوقات انسان پر وہ حادثات اور واقعات کی کیفیت ہوتی ہے غصہ نہیں ہوتا وہ یعنی مجھا بجھا سا چہرہ ہوتا ہے تو بعض اوقات رنجیدگی اور کچھ افسوس ناک واقعات اس کے پیش نظر یا اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو ہوتے ہیں جرنلی طور پر مسکرانے کی جو عادت ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تبسم مسکرانا یہ اس کے بارے میں دو تین روایتیں ہم صحابی کہتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بھی دیکھا اس طرح دیکھا کہ مجھے دیکھا مسکراتے تھے اور ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا مسکراتے دیکھا تو یوں یہ کہ مصطفح عادت مصطفح عادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ کے جلوے ہوا کرتے تو اس میں ایک یہ ہم سمجھیں کہ جب آدمی مسکراہٹ والا حشہ بشاش طبیعت کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو اس کے ساتھ انسیت ہوگی آپ کو لطف آ رہا ہوگا آپ کو مطلب کہ ایک مزہ آ رہا ہوگا تو یہ طبیعتوں میں ہوتا ہے اگلی کول دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ عابد ہے میں دال میں پڑھتی ہوں آپ کو کون کون سی عادتیں پسند ہیں درخواست سے دیکھا جو عادتیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہونا وہی عادتیں ہم کو پسند ہونی چاہیے اور اس کے مدنی منی بہت تفصیل ہے بیٹا اس کو یوں سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادتیں یہ ہم کو پسند بھی ہونی چاہیے اور ان مبارک عادتوں کو اپنانے کی ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں شوکتہ تاریخ کشمیر سے ارد کر رہا ہوں میرا نگران شرح سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی ذمہ دار میں کوئی عادت ہو جس سے ہم متفق نہ ہو تو اس کو کیسے اصلاح کی جائے اگر اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہ ہوتی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کس طرح ان کی اصلاح کریں گے دیکھیں متفق نہ ہونا یہ ایک واضح جملہ نہیں ہے کہ جس سے متفق نہیں ہے وہ کون سی عادت ہے جس سے آپ کا اتفاق نہیں ہو سکتا وہ عادت کا اتفاق نہ ہونا آپ سے یا چند لوگوں سے ہی صرف وہ کنسرن کرتا ہو باقی عام آدمی کے لیے وہ عادتوں کے ہونے میں کوئی مزائقہ نہ ہوتا ہو تو اول تو یہ اگر واقعیتاً ایسی عادت ہے جو عوام میں تنفیر عوام کا باعث بنتی ہے لوگوں کی نفرت کا باعث بنتی ہے اور دعوت اسلامی سے دور کرنے کا باعث بنتی ہے شخصیت کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کیسے بتایا جائے تو اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کوئی بھی تحریری طور پر بھی بھیجا جا سکتا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں اس پر ذرا سا غور فرما رہے ہیں بھلے اپنا نام نہ لکھیں مگر یہ یقین بھی ہو جائے کہ اس نے یہ تحریر پڑھ لی ہے وہ تحریر پڑھ لیں گے پھر آپ کا کام آپ چھٹے پڑے آپ نے اگلے تک اس کی وہ اصلاح کی صورت کی جو ایک طریقہ کار تھا وہ آپ نے پورا کرنے کی کوشش کی اسے پڑھ لیا اللہ تم دے تو وہ بدل دے گا اور اس وقت آپ کی کہیں غلط کہ بھی ہو تو یوں ایک شارٹ طریقہ ایک یہ بھی میرے ذہن میں آیا اس سے اسے تذکرہ کرنے کے بجائے کیوتوں میں پڑنے کے بجائے دل آزاریاں کرنے کے بجائے وہ سمپل سا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تحریر کی صورت میں ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے جی ایک سوال ہے میسج کے ذریعے جو وصول ہوئے ہیں ان میں سے کہ میں ایک کارپینٹر ہوں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ کی عادت کیسے نکلے گی ارشاد فرما دیں دیکھیے کار کارپینٹر ہو یا کوئی بھی ہوں جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے جھوٹ عموماً آدمی تب بولتا ہے جب اپنی وہ بسات یا اپنی طاقت سے زیادہ بعضوں کا کام لے لیتا ہے پھر وہ گھماتا پھراتا رہتا ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کام لے جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ملتی ہر جگہ یہ تھوڑی کو جھوٹ بول دیا جائے گا اور سچ بولنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے سچ کے فضائل پڑیں جھوٹ کی عادت نکالنے کے لیے جھوٹ بولنے کا عذاب پڑے تو انشاءاللہ اللہ سچ بولنے کی عادت بھی اور جھوٹ بولنے کی عادت نکل جائے گی نیانشورا سے سوال ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہو تو کیا کرنا پڑے گا ان دنوں تو آزمائش ہے جس طرح کا اس وقت ہمارا جدول چل رہا ہے آ, میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ اللہ ابھی آشور ہے کہ بعد تو بیرون ملک کا سفر ہے فوراً بعد ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بیرون ملک کا سفر ہے یہاں سے ہم ترکی جا رہے ہیں ترکی سے پھر ہم یورپ جا رہے ہیں وہاں سے پھر یو کے آنا ہے پھر چند دنوں کے بعد نیپال ہے اور یوں سفر کا بھی سلسلہ ہے بیرون ملک تو انشاءاللہ نیت کی ہے کہ کوئی جب یہاں دوبارہ اس طرح مستقل ایک وقت گزرے گا تو جس طرح اتوار کو اثر سے مغرب کی ملاقات کا سلسلہ تھا انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کرنے کی میری نیت موقف ہو جاتا ہے اس طرح کے کام آ جاتے ہیں یا ایسی ترکیب ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ سلسلہ موقف ہو جاتا ہے میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ تعالی کہ پھر کوئی ایسا تسلسل بنے گا تو اتوار کو اثر تا مغرب انشاءاللہ ملاقات کی صورت رکھیں گے ٹھیک ہے جی میرے پاس بھی ایک میسج آیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے چہرے سے تھکاوٹ جو ہے وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے, ہے اب دیکھو وہ جھوٹ کی ملاوٹ کی تھکاوٹ تو جیسی جیسی ہے ٹھیک ہے جی یہاں ایک اور سوال دعا کر اللہ تعالی ہمت دے اور خلاص بھی نصیب فرمائے یہ ہے کہ جب تک سانسے ہیں اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں یہی دعا, دعا, دعا, دعا کریں ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بری اپ, اپنی عرتیں جو ہے وہ چھوڑ دے بری عرتیں اور اچھے کام کرے اور لوگ کہیں کہ اس کا ماضی اچھا نہیں ہے اور اس سے سلام و کلام نہیں ہونا چاہیے ایسوں کے لیے آپ کیا فرما لوگوں کی عجیب طبیعت ہوتی ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کسی سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے نا ہو سکتا ہے وہ توبہ ایسی کر لے کہ وہ اس کو ولایت کی منزل مل جائے لوگ اس کو نہیں چھوڑتے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو پتا ہے کہ اگلا اپنے گناہوں پر نادم ہو چکا معافی مانگ چکا کتنا کمزور ہے وہ شخص جو اس کی معافی مانگنے اور اس کی توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو ندامت دلاتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے ندامت ہو جائے اس کو رجوع کر لے توبہ کر لے اب جس نے بھی اس کو اس کے اس گناہ پر آڑ دلائی آڑ دلانے والا یعنی اس کو آر دلانے کو کیا اس کو ہم آسان اردو میں کہیں گے اس کو دوبارہ اس کو شرمندہ کیا تو ایسا کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس فیل میں مبتلا نہ ہو جائے تو دل کو مطلب کوئی دل و دماغ کے دریچے کھولے معاف کرنے کرے وہ کیا جبلا تھا کوئی کوئی بات نہیں تو معاف کرنے کا مطلب کہ ہو جاتا آدمی ماضی میں لوگ عجیب و غریب ہیں جناب یہ, یہ نہیں دیکھتے کہ بیچارے نے اپنا حال کتنا درست کیا ہوا ہے ماضی میں کیسا تھا ماضی میں کیسا تھا اچھا بعدوں کا لوگ... مطلب کہتے ہیں ایک ہاتھ دو کے پیچھے پڑنا بعدوں کا نہ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے نیچر کے اندر عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں نہ یہ کسی کی اچھائی کو برتا دیکھ سکتے ہیں بیچارے نہ کسی کی نیک نامی دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں بس وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک وہ ہو جاتا ہے یار وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اگر الرجی خارش والی ہو جائے نا خارش سے بھی الرجی سے خارش ہو جائے جیسے بلڈ میں کوئی الرجی ہو گئی الرجی ہو گئی اس سے خارج ہو گئی اب کسی کو مطلب کہ وہ کسی کی نیک نامی سے الرجی ہو جائے اور اس کا نتیجہ اگر اس کو خارش ہو وہ کرے گا کیا ایک میں مثال دے رہا ہوں وہ تو خجادہ کھجاتے اس کی جو نیک نامی کو برنی بھرنی ہے اللہ نے جتنا اس کو نیک نامی دینی ہے اور وہ خجادہ ہی رہے گا کھجاتا رہے گا خارش کرتا رہے گا ادھر, ادھر ادھر مسار پر بالو لوگ ہوئے پاگل وگل ہو گیا تو یہ کیوں لوگوں کی ترقی سے اپنے الرجی ہو جائیں اور لوگوں کی لوگ اگر توبہ کر لیں لوگ معافی مانگ لیں لوگ ما, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ندامت ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے ندامت نہیں ہوئی تب بھی آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کس نے دے دیا کہ مار کے اس کو یہ ساری چیزیں کراؤ خود دل و دماغ بڑھا کریں مدینہ مدینہ مشبا چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے دکھائیے سکرین پر نگرانی شورا کو آج ہمیں کیا بتانا ہے کون سا لفظ بتانا ہے جی بڑا لے کر آ گیا نہیں بڑے میں آسانی رہتی ہے نا کو جو بھی لفظ بولا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ فٹ ہو ہی جاتا ہے چھوٹا لاتے ہو کہیں چار لائن کا لاتے چار کا اچھا اتنا بڑا لائن غلطیوں کی جو ہوئی چار ہے یہ دیکھو نہیں تو مطلب لوگ سوچا کرو نا لیکن آپ جو جملہ بولیں گے وہ فٹ ہو جائے گا ناف دیکھتے ہیں علیف کہاں بالکل اس میں فف نہ لگنے والی تو بات ہی کوئی نہیں لگ گیا کیا بات دیکھیے ناظرین اسلامی بھائی یہ اچھا ہوتا ہے یہ ایک مجلس بنا لیں اپنی نا نہیں یہ شامل ہو جاتے ہیں اس میں ہمارے باز اسلام میں ہو جاتے ہوں گے شاید ویسے اس پہ پہنچنا اتنا آسان نہیں عام اسلامی بھائی کا یہ آپ اپنے الفاظ کو تبدیل کرتے ہیں ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہوں غزم تو نہیں نہ کر سکتے اس وقت سلمان بھائی نے کہا نگرانی شروع تو آپ کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا فلاں ہیں اور پھر وہ دقت والی کم نکالنا چاہیے اچھا ہے نا گفتگو میں کیسے آئیے عادت کیسے سنت کی عادت ہے جی کچھ آپ کا خود کا بھی ہے جو برا ہے وہ میرا جو اچھا ہے وہ پیر کا ہے مین آئے گا نہیں جی ایسا نہیں کرو نا نہیں لگا ایسا ہی ہوگا लाम आया तो जरूरी थोड़ी नीम भी है नीम भी आएगा तो या भी नहीं लगेगा ना। नहीं बोलता चलो अगर मनाया गया था मैं वहां ले लेता हूँ गलत हो गया या पहले बोलते नहीं लेता हूँ अलीफ हो गया और या हो गया अलीफ लग गया या नहीं लगा अलीफ लग गया या नहीं लगाए نہیںل ہی لکھ دو اپنا دل بہت بڑا اردو کے حروف عروف علت کے حساب سے چل رہے شروع جی اچھا ہو بھی تو سکتا ہے نا حروف علت کیا ہے جی بتائیں جی کچھ ٹھنڈا سانس لو سوچتے تو سانس میرے تو لے لیے یہ کوئی ناظرین بھی خاموش ہے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ جی, ٹائم ختم ہو گیا اللہ جی. اللہ اللہ راہ جی راہجی رات راہ لگے ہی لگے جی اس میں راہ ہو سکتا ہے راہ. راہ پاچھ. مرحبا چار حرف ہیں اور دو غلطیوں کی گنجائش ہے مرحبا یہ واقعی مشکل یوں ہے کہ ہم کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ویسے جب یہ سلسلوں میں ہوتا تھا نا تو اس میں بتا دیا جاتا تھا کتاب ہے فلاں ہے ملک کا نام ہے یہ وہ ہے یہ ویسے یہ بھی تو دیکھے نا جی کس سے پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے جی وقت ختم ہو چکا لگے گا? جی کاف بھائی یہ لگ گیا بھائی وہ لگا دیا آپ نے صحیح بتائیے گا ایسا صحیح بتانے آپ نے آپ نے کاف کہاں یہ بتائے آپ نے لگا ہی جی باریک والا کاف بظاہر سے اللہ وقت ایسا کیفیت بتا دی کہ یہ جو ہے نا ڈنڈی والا کاپ پہلے لگے پیچھے والا کوئی بات نہیں اب مدنی خاص چل رہا ہے بھائی مخارج کا بھی لحاظ ویسے اردو ہے اردو میں مخارج کا کیا لحاظ رکھیں گے ٹھیک ہے جی آگے جی اچھا اچھا آپ شپت کر دیا کریں جب ایسا حرف بتائے نا تو یوں بتا دیا کریں کہ کینچی والا کاف تو یہ سب کچھ پہنچے ابھی پہنچا نہیں اچھا پہنچا نہیں ہوں میں گھڑی لگائیں ایک لوگ لام سے اور دو گلام کاف کے بیچ والا اگر ملا نا تو شاید بہت آسان ہو جائے گا اس کے بعد اکبر بھیا فائدہ پہنچانے کی کوشش لفظ نہیں بتا رہا نا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جی ہے آپ کو بھی نہیں آیا ابھی آیا آپ کیسے میری مرضی ہے بول رہا ہوں لگایا لاک کرے فے ہے اس میں तो है वाह जी वाह हो गया क्लियर अभी भी नहीं हुआ रह गए रह गए रह गए जी लगाए भड़ी लगाए कोई बात नहीं दो ही लफ्ज है यही कर, कर रहा हूं मैं अभी यहां तक तो पहुंचेगी कोई को आगे निकल रहे हैं واؤ واؤ واؤ لگائے جی واؤ ہے اس میں وا واہشہ ذوالفقار یہ انیس بھائی ہیں ہمارے صدیق بھائی کے بیٹے انہوں نے ذوالفیکار بھی بھیجا تھا لیکن مطلب پچہتر کام تو آپ نے ہی کر دیا تھا جو ہے وہ اللہ اللہ فرمائے وقت جو ہے یہ اسلام, ہے جی؟ اسلام بھائی بعض وقت میسجز بھی کرتے ہوں گے اور دعاؤں کے لیے کہتے بھی ہیں بالخصوص اللہ کریم سب کی جائز حاجتوں بھی بھی بھی پر رحمت کی نظر فرمائے جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور شوہدائے کر کے سال ثواب کے لیے آٹھ نو دس محرم الحرام یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کو تین دن کے مدنی قافلے میں اللہ تعالیٰ سفر کی توفیق عطا کرے ساتھ ہی ساتھ آج مغرب سے یومِ کفل مدینہ کا بھی آغاز ہے تو اللہ کریم ہمیں خاموشی کی عادت بنانے حضور گفتگو سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے روزانہ رات کو مدنی مذاکرے ضرور دیکھا کریں اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد متصل مدنی مذاکرے کے مدنی مہک جو مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوال جواب کا ہم ایک سمجھیں کہ اس پر ہی کچھ اس سے روشنی لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سلسلہ بڑا مختصر ہوتا ہے مگر شاید دلچسپ لگے آپ کو وہ بھی دیکھیں فجر کے بعد الحمدللہ سنوں تو بڑا بیان کرنے کی بھی سادت نصیب ہوتی ہے تقریباً چھے بجے تو یہ مصروفیات ہیں مدنی چینل کے سلسلے ہیں آپ دیکھیں محرم الحرام کا پیارا مہینہ ہے نیا سال ہے ابتدا سے ہی نیکیوں بھرے ہمارے اعمال ناموں کا سلسلہ رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے کیا فرما رہے عادتیں پختہ ہونے کی عمر مطلب کیا ہے آپ کا ایک جملہ ہے نا وہ بیان میں آپ کہتے ہیں بچہ ہے لوگ بولتے ہیں کہ یار چھوڑو مالا عزت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے بچپن کی عادت مشکل سے نکلتی ہے تو میرا تو ناقد مشورہ یہ ہے کہ جو تین چار پانچ سال کے جو مدنی من مدنی منی ہیں انہی میں عادتیں اپنی ڈالنا شروع کر دیں یہ انشاءاللہ آگے جا کے یہ ان کی پختہ ہو جائیں گی ان شاء اللہ الحبیب صلی اللہ اجازت دیں اللہ کریم آپ سب کو دنیا آخرت کی برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے آمین بی جاہین نبی رمید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام